لے تر جاؤ تم نہیں تھے خدا نے وجود دیا پھر نہیں ہوں گے پھر لے آئے گا خلقل کما پل کے جمیا سما اور نعمت خاصا بیان فرمایا خاص تمہارے اب اور جد پر چار بڑے اقسامات کیے انہیں روئے زمین کا خلیفہ بنایا انی جائے ان خلیف اور انہیں مسجد ملائک بنایا وہ اسکول نال ملائک اس جدول آدم اور اسے داخل جنت کیا اور اس کی توبہ قبول کی چار بڑی نعمتیں جو حضرت آدم علیہ السلام پر ہوئی ہے تو ان کے حق میں خاص ہے اور کائنات کے حق میں عام ہیں جب یہ مکمل ہو جائے گی تو وہ بروئے زمین کی معتبر اور ایک خاص منفرد قوم بنی اسرائیل ان کے ساتھ خطاب شروع ہو جائے گا کیونکہ صورت اصالطن رد یہود میں ہے اور یہود کے ساتھ تین خطاب ہے پہلا خطاب نیام مجملہ پر مشتمل ہے یا بنی اسرائیل اذکرو گرو نعمتی اللہ کو دوسرا خطاب نعام مفصلہ پر مشتمل ہے یا بنی اسرائیل اور تیسرا خطاب نعام مدللہ پر مشتمل ہے تاریخ کعبہ ذکر ابراہیم واقع اسماعیل ان کی دعائیں نبی خیر زمان کے سلسلے میں اور ان کے مسلکوں کی نشاندہی اور ان کی علامات اور بتایا گیا کہ اس پر صحیح طرح قائم دائم یہ پیغمبر اور اس کی امت ہے وہ تو کل پہلے احسان تو یہ تھا کہ انی جائل فلرز خلیفہ اور پھر فرمایا اور ہم نے فرشتوں سے کہا سد کرو آدم کا فسجدو سب نے سدھ کیا اللہ ابلیس بغیر شیطان نے نہیں کیا شیطان یو سجدو نکڑا پلانت سو اور بے فائدے ورک دو مربادت ہوں ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سدھ کرو آدم کا مفسرین کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی حیثیت یا تو قبل اور کعبے کی تھی جیسے ہم نماز میں رخ کرتے ہیں سجدے کے لیے رخ ضروری ہے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بغیر کسی عذر کے بس میں ریل میں ہوائی جہاز میں بغیر قبلے کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ریل گاڑی میں دیکھو تو سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ٹانگے پھیلا لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں بابا سامنے مسجدیں گزر رہی ہے رخ معلوم ہے نہ تو قیام معاف ہے اور نہ کعبے کی طرح منہ کرنا معاف ہے جب تک عذر شدید نہ ہو پتہ ہی نہیں چلا کر ہی نہیں سکتا جہاز کا مسئلہ اختلافی ہے عام طور پر محدثی و فکاہا اس میں نماز کی حلت کے قائل ہیں کہ نماز صحیح ہے جہاز میں حضرت استاذ محدث زمانہ حضرت حقدس مولانا محمد یوسف بنوری بن رحمت اللہ علیہ نے معرف سنن میں حضرت کی ملمت کے قول پر کوئی اختیار کیا ہے اس کی تائید نصرت کی ہے اور کہا ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز نہیں ہوتی اور ان کے اس مسئلے میں متبین یا تو ایسے وقت سفر نہیں کرتے ہیں جس میں نماز آ جائے مثلاً صبح کی فلائٹ پکڑتے زور تک پہنچ جاتے جدہ یا رات کی فلائٹ پکڑتے ہیں فجر سے پہلے پہنچ جاتے ہیں چار گھنٹے لگتے ہیں اور یا یہ کہ وہاں اتر کر کر پڑھتے ہیں میں نے بھی ایک دو مرتبہ اس پر عمل کیا ہے لیکن طبیعت پر بوجھ سی رہی اور خیال یہ ہے کہ زیادہ قویوں سے یہ ہے کہ وائی جہاز میں نماز پڑھنا چاہیے اور نماز ہو جاتی ہے مزید تفصیلات کے لیے مہارف حسن اور حکیم الامت کی کتاب بوادر النوادر جس میں تفصیل مسئلے کی موجود ہے اہل علم وہ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ علامت نل ہوا ہے افقان قاعدہ لکھایا کہ اگر کوئی روی پر سجدہ کرے اور سجدے کی حالت میں سر چلتا چلا جائے تو نماز نہیں ہوگی جنہوں نے یہ قیاس کیا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی لیکن دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں اس میں حجم ہے وزن ہے سختی ہے جہاز کا چت جو ہے اور اس کا صحن وہ خود قائم مقام زمین کے ہیں اور اس کے ہمسال موجود ہیں اگر نماز کہیں نہ ہو سکے تو پھر تشبب و امام اعظم کا مذہب ہے اس کی تفصیل بھی اپنے محل میں موجود ہے بارہا آدم علیہ السلام کو سدھتا تھا کہتے ہیں سکھ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو تھا دم علیہ السلام تو ان کے لیے آزمائش بنائے گئے قدیم امم میں تعظیمی سکھ کا مقصود حضرت آدم کی تعظیم کرنی تھی اور یہ کافی شرائع میں رہا ہے برادران نے یوسف علیہ السلام کا مصر جا کے سجدہ کیا ہے آپ کی خدمت میں بھی کہا گیا ہے کہ بادشاہان عرب و عجم کا سد ہوتا ہے ہم بھی آپ کا کرتے آپ نے منع فرمایا فریقی مخالف کے سربراہ عالم سعید احمد شاہ قاضمی صاحب یا احمد سعید کاظمی صاحب بریلوی ہو گئے غزالی اور راضی و گئے کی وقت انہوں نے اپنے تفسیر میں یہاں لکھا ہے کہ سجدہ اس لیے ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا تو یہ صرف نور کا ہوا ہے نور محمد کا دو عبارتیں انہوں نے پیش کی ایک تفسیری کبیر فخر راضی کی اور دوسری روح المانی سے اللہ مالوسی کی یہاں دو گزارش ہے پہلی گزارش یہ کہ سجدہ قرآن ذکر کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم نے آدم کا سجدہ کرایا اور ابلیس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تو عمر بھر کے لیے لانت ہوا قرآن کریم کی کسی آیت میں یا پیغمبر کے کسی حدیث میں یہ مضمون نہیں ہے کہ حضرت آدم کے پیشانی میں نور محمد تھا حقیقت میں سندھ اس کا کرایا گیا تو جو مسئلہ نہ قرآن میں ہو نہ سنت میں ہو صرف علماء کی تحقیق کے ذریعے یہ زیادت الل کتاب ہے جو حرام نہ اس سے بھی پتہ چلا ہے کہ فری کے مخالف کا مذہب اور ان کے عقائد یہ مغالطے کے پیداوار ہیں بڑا عالم اس کو نہیں کہتے کہ غلط باتیں کرے بڑا عالم وہ ہے جس کی باتیں مضبوط ہو تو یہ مسئلہ کہ حضرت کے پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا یہ کتاب سنت کے خلاف ہے اس لیے معتبر نہیں ہے دوسری گزارش یا جواب یہ ہے کہ سورت ہجر میں ہے کہ ابلیس نے کہا تھا یہ من خلق کہ من تی آپ نے تو آدم کو بشر بنایا مٹی سے بنایا اس کا سجدہ کیوں کروں تو حق تالا نے فرمایا کہ تم نکل جاؤ تم پر لانت ہے اور حق تعلی نے بھی کہا خالق خالقم بشرم میں تین فیضہ سب تو نفقت فی میں روح ہی فقو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ نہیں کہا کہ اے اندے اور اے ڈنگر تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بشر اور خاکی کا سجدہ نہیں ہے بلکہ ان کی پیشانی میں حضرت محمد کا نور ہے لہذا نور کا سجدہ تو وہ چاہتا تھا لیکن بشر اور خاکی کا سجدہ نہیں چاہتا تھا تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن و سنت میں کہیں بھی کسی ضرورت کے تخت بھی اس کا ذکر نہیں اس لیے یہ خیالی اور فکری چیز تو ہے لیکن تحقیق اور صحت کے خلاف خان صاحب بریلوی کی جو کتاب ہے ہدائے کے بخشش اس میں ان کا ایک شعر ہے جو قریب قریب اس طرح ہے کہ نہ ہو سجدہ محمد کا اور ہو سجدہ آدم کا نہیں منظور مگر حفاظت شریعت کی حضرت محمد کا سجدہ تو منائے آدم کا کرایا گیا اس شریعت کی حفاظت ضروری اس وقت تک خان صاحب کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا جو کاظمی صاحب لکھ رہے ہیں اور دیگر بریلیان لکھ رہے ہیں ہدے کے بخشش اس لیے تفسیر کبیر کی بعض باتیں یا اللہ مالوسی کی بات تحقیق سے گری ہوئی باتیں ان کے لیے زیادہ سودمن نہیں اور یہ مسئلہ کتی طور پر آیا تو احادیث کا ہے اس میں صرف نیری خیالات اور فکری پچھڑی وہ نہیں چلے گی وحض کل نال ملائی یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے اس جدول آدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ یہ جیسے اجمی لوگ ایک دوسرے کو جکتے ہیں ال و تکفی لیکن یہ کمزور جواب ہے درست بات یہ ہے کہ ان شرائ میں تعظیم کا سجدہ تھا اور ہماری شریعت چونکہ ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے اس میں تعظیم کا سجدہ بھی جرم ہے اس پر ہمارے ساتھ مبتدین کا اتفاق ہے مولوی احمد رضا خان کی کتاب ہے اس کا نام ہے زبد تو فی ہورمت سدھ تہیا اس کتاب میں ثابت کیا ہے کہ سدھ تعظیمی شریعت محمدی میں ناجائز اور حرام ہے یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سدھ کرو ہرت آدم کا فسج سب نے سج کیا اللہ مگر شیطان نے نہیں کیا با یا با انکار کرنا وس تکبر کیا وہ کان بھی نل اور تھا یہ خدا کے علم میں کافروں میں سے کہ ایسا وقت آئے گا یہ انکار کرے گا وہ کافر ہوگا یا یہ کہ کانا سوارا کے معنی میں سیرورت اور ہو گیا یہ کافروں میں سے وہ کلنا یا اور ہم نے کہا یہ آدم اس کو انت وہ زو جگل رہیے آپ اور آپ کی گھر والی جنت میں زوج زوج کا اطلاق ہاون پر بھی ہے اور بیوی بی پر بی بھی, بھی ہے جیسے ہم کہتے ہیں زوجہ یہ اجما ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے اہ اہ اہ وہ اند تو مستبدال زو جم اگر تم بیوی کو بدلنا چاہو زوج جوڑے کو کہتے میاں بیوی کا جوڑا ہے بیوی میاں کی جوڑی ہے زوجاتیا بلحاظی ہے اوجما تم عجمت ماہ شان وشا لکھتے ہیں جتن یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے اس کی جمع بناتے ہیں زوجات نہیں زورج اور جمہ ازواج کیوں نہیں ہے یہ نہایت العرب کا مسئلہ ہے آپ کا نہیں ہے یہ شہاب نویری کا مسئلہ ہے آپ اتنا جو ہے نا جانی سکتے ہیں اتنی نا بڑا پا کئی داما کی ایک حکایت اب آپ کو ذرا دے کو ذرا بند آباد یہاں ایک اشکال ہے کہ ابلیس ملک ہے جس کو حکم ہوا ہے تو تقریباً اجماع ہے کہ ابلیس ملائک میں سے نہیں ہے اور یہ جنات میں سے ہیں کان من الجن ففا سقا امر ربی یہ بھی جنات میں سے ہیں لیکن نافرمان زیادہ ہوا اور جنہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی ملائک کی ایک قسمیں متضلہ اور بعض کمزور علماء ان کی غلطی واضح اس کے ایک دلیل یہ ہے کہ صورت آراف میں ہے از امر میں تمہیں کیوں چوکا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقاعدہ تجھے میرا حکم آیا ہے تو جیسے ملائک کو حکم ہوا ہے اس طرح جنات کو بھی حکم ہوا تھا جن میں سے اس نے سیدھا نہیں کیا سجتا نہ کیا اور کافر ہوا علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے پر کفر کا اطلاق صحیح ہے من ترک سلا تم تام مدن البتہ کفر سے پھر اعتقادی کفر نہیں عملی کفر مراد دیا ہے کہ یہ بھی جو گناہ ہے تو کفر سے کم نہیں ہے یا یہ کہ جب اتنا بڑا جرم کر سکتا ہے تو پکر بھی کر سکتا ہے وہ اور ہم نے کہا یا آدم اس کو نن تو اے آدم رہیے آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں کہتے ہیں آدم علیہ السلام جب سید وغیرہ سے فارغ ہو گئے اور حق ہکتارا نے کہا کہ جاؤ جنت تو آدم علیہ السلام کان یہ سو ہے شورح المانی میں تنہائی محسوس کرتے تھے نام وسطا السر فخلقت منزل ایسر الحوا حلب مستقزا کا امتن متنشن عدم علیہ السلام سو رہے تھے بائیں طرف کروٹ لی تو بی بی بیوا پیدا ہو گئی جب حضرت نیند سے بیدار ہوئے تو ایک حسین جمیل عورت موجود ہے دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور فرمایا من انت کا ہمرہ کا لے کہ لے انا تکل مبل کیا نام کون کا عورت کا عورت کیوں کا ہے کیونکہ یہ کڑوی کڑوی باتیں کرتی ہیں دو باتیں پیاری تیسری کڑوی عورت اول سے آخر تک ایک جیسے نہیں چلے گی جس کی باتیں آگے پیچھے خطوں نے خبریں گے سوئے خدم نے جڑی ہے خبروں خبر خرید آئے پرانا خبریں شروع ہوگا یہ خبریں ضرور خراب پی روزی تو حضرت نے پوچھا کہ مسمو مسموں کے کی نام کیا ہے کا ہوا کا لیک گلی انی حجت ہوا اسی طرح ہی پیدا ہوئی ہوا میں بالکل تبسمن خساحت حضرت بڑے خوش و خرم ہوئے ان کی رواں زوان کلام پر عورتوں نے پہلے ہی بابا کو خوش کیا ہوا یعنی آدمیت کا تقاضا ہے کہ عورت سے محبت ہو یہ مطلب ہوا اور کہتے ہیں جب عورت سے محبت ہوگی تو پھر اور غلط محبتیں نہیں ہوگی اور جب وہاں محبت نہ ہو تو پھر اندیشے بہت ہوں گے ایسی عجیب بات ان لو نے لکھی شریف میں ہے استوسو پوس بن سائے خیر میں تمہیں تاکید کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو لے ان خلقن من دل ہے کیونکہ یہ بائیں پسلی سے پیدا ہے وہ نہا وجہ شیبسد وہ دلا اور جسم کے اندر سب سے ٹیڑھی چیز تو پسلی ہے اور فرمایا تم ان کو سیدھا نہیں کر سکو گے بہت سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی پسلی اور ٹوٹنا کیا ہے یا طلاق ہے یا موت ہے گزارا کرو اللہ علما کہتے ہیں کہ ہر بات کا جواب نہ دیا جائے جو کام کی بات ہو اس کا جواب دے فضول بات کا جواب نہ دے تاکہ ہر وقت بدمزگی نہ ہو اور عورتوں کو کی ملمت نے لکھا ہے کہ کم بولا کرے کم بولنے والی عورت خاون کی نظر میں محبوبہ رہتی ہے اور چی چی جینے جی چڑھ چڑھ چڑھ چڑھ کڑکڑ کڑکڑائی تڑتڑائی خاون کہتا ہے کہ کیا بلاگئی بیٹھی ہوئی وہ غریب کہیں سے تھکا تھکا آئے گا دیکھو یہ اندر بیٹھی ہوئی ہے بیشتنوں کوٹاؤ داڈو کو تڑائیوں پکے ناشتہ تن تنا عجیب باتیں کیوں عورتیں باتیں بہت کرتی بچی بھی پل رہی ہے بچے بھی آپ دیکھیں بچی پہلے بولے گی بچہ بعد میں بولے گا قدرتی طور پر رب رویم نے ان کو گویا کیا ہے اور پھر ان جو گویا ہونے میں کوئی کمال نہیں ہے ساتھ بئی وفل ہیلیا وہ وفل خسوا میں غیر مبین وقت پر بہترین بات نہیں کر سکتی وقت پر کمزور بات کرے بے وقت باتیں کرے اس لیے خداون تعالی نے نئے ان کو نبی بنایا نہ کوئی بہت بڑا ولی بنایا بس ایسے اشاغردات ضروری بنایا اور اگر پیغمبر ہوتی تو پھر پتا چلتا کہ آج کل اس کو حیض ہے آج وہ حاملہ ہوئی ہے آج بچہ دے رہی ہے یہ کیا نبی ہے جو روزانہ اپنے حادثات کا شکار ہے نہ نبی ہے نہ رسول ہے ان میں نہ ان میں کوئی مشتحد ہے نہ ہے وجہ سے مراد یہ بس خواتین رب العزت پر ایمان رکھے تو و سنت کی پابندی کرے اپنے گھر کا خیال رکھے بال بچوں کے آلات تربیت کرے خاون ہاں کی طاقت فرض ہے اس کا پورا خیال رکھے لہل جنگ ہے انشاءاللہ شاء اللہ جنت ہی جنت خواتین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مسلمان تو بڑے بڑے جہاد اور مار کے کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا جہاد و بن نہل بجی جو حج پر جاتی ہو یہی کافی ہے یہ جہاد سے کم تو رہی بہت تکلیف بہت دکم بہت رش بہت گرانی پیش آتی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورت زیادہ حج اور عمریں نہ کرے کیونکہ مردوں کے ساتھ ٹچ مس ہوتی ہے رش میں ایسی پس جاتی ہے اگر سوچ چومنے بھی ضروری ہے اس کے لیے دیکھنا یہ کہ انسان ہوئے ہیں نہیں صرف یہ دیکھنا ہے آدھا خود آیا تو مجھے کہتے ہیں کہ آدھا آپ آ جائیں صرف پگڑی اور داڑھی سے جڑے انسان بند ہے اگر ہم کسی بیل کے سر پر بڑی پگڑی رکھے تو وہ انسان ہو جائے گا تصویر میں داخل کر لیں گے یہ کام جو اتنی باتوں کے بعد ہوا یہ پہلے کاروبار فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ لا الہ الا اللہ ہانگ ال رشید کا اپنا جو بیٹا تھا امین وہ زبیدہ سے تھا بیگم صاحبہ سے اور یہ مامون جو ہے یہ کنیز سے لیکن ہارون محبت مامون سے بہت کرتا تھا بہت زیادہ تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ میں خر ہوں اصیل نصیر عورت کو میرے بیٹے سے پیار نہیں کرتے ہوں امین سے کہا وہ بدتہذیب ہے بہت اکاؤ کنیز کا بیٹا تو ہارون رشید نے کہا اگر اس کی تہذیب تقسیم ہو جائے تو دنیا میں کوئی بدتمیز نہیں رہے گی بیگم صاحب نے کہا یہ ایسی باتیں جو آپ کرتے جو آپ کو پسند نہ ہو اس کے لیے کر دیکھا میں اگر دکھا, اگر دکھا دوں گا آپ منوا لوں گا ایسا نہیں ہارون رشید بھی گھر بیٹھا ہوا ہے اس کی بیوی بھی ہے کنیز بھی ہے اس کا بھی بیٹا اس کا بھی بیٹا اچانک ارو رشید نے اس طرح میں سواب اٹھائی ایسی اور امین کو کہا اے شاہجہاں یہ کیا اس نے کہا سواک کا ماں جم کا مساویک بیگم صاحبہ نے سر جو کہا کہ جو بدتمیزہ کیا کہہ دیا تم نے مامون کو کہا اے شاہجہاں کا سواک کا ماں جوں کا ضد محاسنے کا مساوی کا ایک معنی اور ہے آپ کی خباصتیں اور پلیتیاں تو باپ کو کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جب مامون سے پوچھا کہ اس کا جمع کیا ہے کہ جو آپ کا مہاسن ہے اس کا جو ضد ہے وہ جمع ہے تو آرو رشید نے بیویز کو دیکھا بیگم صاحب افوس نے کہا ٹھیک ہے میری قسمت ایسی ہوگی کہ یہ بدتمیز پیدا ہوا ہے تہذیب بہت بڑی چیز ہے ہم محسن جو ہے مزین دین کے ادب و احترام سے اور وہ ایک فرد کو نہیں پوری جماعت اور جو دنیا قرآن سن رہی سب کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اداب و تہذیب کے ترازو میں توڑ لو یہ جو مسئلہ ہے کہ بزرگوں کو صف میں آگے لے آئے بلکہ میں چھوٹے طلباء کو کہتا ہوں ہاں بڑے طلبا کو کہے کہ آپ آگے آ جائیں یہ کتنی بڑی بات ہے ایک آدمی پہلے سے آیا پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے اتنے میں اس کا استاد آیا باپ آیا کوئی اور بزرگ نمازی آیا اور وہ اس کو کہتے ہیں حضرت آپ یہاں تشریف لائے اسلام نے اس کی قدر کی دوہرہ ثواب یا چالیس دن تک سب اول کا ثواب تعلیم پر مایا اللہ اکبر عموماً ہماری درسگاہوں میں تعلیم پر توجہ ہوتی ہے اور تربیت اور تہذیب کی طرف توجہ کم رہتی ہے استاذوں کو جلدی بہت ہوتی ہے دیر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں سبق پورا کرنا ہوتا ہے ورنہ سب سے پہلے استاذ بیٹھنے سے پہلے پوری کلاس پر نظر ڈالے کون کس طرح بیٹھا ہوا ہے دریافت کر لے کہ آپ اس طرح بیٹھے کوئی وجہ ہے تکلیف ہے بیماری ہے اصلاح کر لے اس کی یہ محلے کے لوگ آتے ہیں قرآن شریف پڑھنے تو یہ مسجد کی ٹوپیاں رکھتے ہیں تو میں کبھی کبھی قاری صاحبان سے کہتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھتے نہیں کہ یہ تو ایک دن دو دن تین دن کا نہیں ہے تو آپ کی زندگی کا سبق ہے اپنے ٹوپی جیسے کرتا شروع پہن کے آئے ہیں آپ اپنے گھر سے ٹوپی پہن کے آئے مسجدوں میں ہر طرح لوگ صفوں میں گستے ان کو یہ معلوم نہیں کہ صف کے کیا آداب ہے مسلح پر جو امام علی مقام ہے کیا اس کا فریضہ نہیں ہے کہ وہ اعلان کرے بھائیوں بزرگوں داڑی والوں صفوں میں آگے آؤ اور جو بے داڑی ہے بے ریش ہیں ان میں ابھی کمی ہے وہ قدر پیچھے کڑے رہے لوگ مسجدوں میں لڑنے نہیں آتے سیکھنے آتے فل عالم و احب ہمارے فقانے کا جو بڑا عالم ہے وہ نماز پڑھائے تاکہ لوگوں کو دین ستا اس بہانے آداب بیان کرے یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھتے ہیں نماز سے پہلے بے بنیاد فضول پھیل کوئی حقیقت نہیں تو یہ میرے علاوہ اور مولوی نہیں دیکھتے ہیں وہ بھی کہے نا کہ بھائی ہاتھ کھلے چھوڑ ان کو آسانی ہو جائے گی یہاں ایک بڑے عالم دو چار سال پڑھا چکے ہیں نام نہیں دیتا ہوں وہ کہیں سے آئے تو یہاں پیچھے کھڑے تھے مجھے اچانک نظر پڑ گئی میں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں ہاتھ باندھتے ہیری ہاں یاد آیا پھر ہاتھ کھلے چھوڑے میں نے کہا کیوں ویئر ٹوک الگ لہذیل تڑی ماری دریبوں سے مطلب ہی نا کتنا کمزور اعتقاد ہے کتنا بھونڈا علم ہے لوگوں کو دیکھ کے یہ تبدیل ہوگی ایک ابن الوقت ہوتا ہے حالات کو دیکھ کے بدلنا ایک اب الوقت ہوتا ہے حالات کو اپنے پیچھے چلانا یہ جو دونوں ہاتھوں سے تسبیحات پڑھتے ہیں میرے علاوہ اور مولوی آنکھوں سے اندھے ہیں کیا ان کی آنکھیں ختم ہو چکی ہیں وہ خود دونوں ہاتھوں سے کرتے جبکہ حدیث ابوداود میں صحیح سریح موجود ہے اے پی مینی بابو آد تصبی ہاتھ جو مشہور نسخہ ہے ابود داؤد شریف کا دو سو دس خفا ہے کیا ملا علی نے مرکات 363 سو تریاس جلدو پر نہیں لکھا کہ بالیمین یمین فقط لحدیث لحیث انصاحفی صحیح حدیث اس میں وار کیا تختاوی ایک سو بہتر صدح پر نہیں لکھتے ہیں کہ نمازوں کے بعد تصبیحات صرف دائیں ہاتھ سے ہیں فقہ کی معتبر کتاب نہیں ہے تحتاوی المراطی مجموع بہار الانوار جل پانڈ اکمل جیسے کہتے ہیں پانچ سو ستاسی سفا بل یمنا فقت صرف دائیں ہاتھ اور کتنی کتابوں میں ہوگا یہ تین چار تو ہم جیسے کمزور مطالعے اور علم والے انہوں نے تلاش کر کے مولوں کے عذاب سے بچنے کے لیے اور جنگیانی میں جگڑے کے لیے اسی طرح پاوال اور دلیل خبریں کی بھی اگلیش وہ ہمارے ایک ساتھی ہے یہاں کے نمازی ہے وہ کئی نماز پڑھتے تھے تو وہاں دو بڑے بڑے مولوی وہ ہو بڑے بڑے مولوی جو ملکوں میں مشہور ہیں ان کو دیکھا ایک بھائی ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے اور دونوں ہاتھ چلا رہے ہیں دونوں دائیں بھی بائیں میں کہتا ہوں شکر ہے کہ ٹانگیں نہیں چلاتے میں جو میں کہتا ہوں شکر کرو اخسم ڈلو مائیں ورنہ اس کے بعد ٹانگ اٹھانے والے تھے بائیں ہاتھ وہ تو استعمال کر لیا آپ نے اب صرف ٹانگ باقی تو انہوں نے کئی دریافت کیا ان سے بے تکلفی قریبی تعلق ہے کہ حضرت ہم وہاں خد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے ہاں وہ چھوٹا جو ہوتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں تو وہ سمجھدار آدمی ہے یہاں تربیت ہوئی اس میں اس طرح کام نہیں چلے گا جیب سے کاغذ دکھا خالی تجار کھابودا شریف صفح دو سو دس مرکات جل دو صفح تین سو تراسٹھ تحتاوی الگ عل المراتی سفا ایک سو بہتر تک میلا مجموع بہار لنوار لتاحر پٹنی جل پانچ صفحہ پانچ سو ستاسی یہ کتاب ہے دنیا میں نکاح ہے کہ یہ معتبر ہے کام معتبر ہے کا دن میں دیکھنا چاہیے اگر ہے تو صحیح ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیں میں ان کو کہتا ہوں انشاءاللہ اعلان کریں گے معافی وہ مجھے دو تین ہفتے بعد یہاں آ کے ہنسنے لگا کہ دونوں بھائیوں نے تصبیحات تو دائیں ہاتھ سے شروع کر لی لیکن مجھے دیکھتے غصے ہو رہے ہیں میں نے کہا آپ زیادہ آگے جھنڈا جھنڈا نہ ہو مقصد حق قبول کرنا ہے تیرے شاباش کی کیا ضرورت ہے حالانکہ انصاف اور دھیانت یہ کہ انہیں بلائے ان کو کہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے مولانا کو سلام کہے ہم شکر گزار ہیں ایک بہت بڑے ادارے کے مفتی یہاں تشریف لائے امتحانات کے سلسلے میں میں نے کہا کہ یہ تصبیحات آپ کے ہاں سے فتوے نکلتے دونوں ہاتھوں سے خیر تو ہے ایک عالم کا افریقہ سے کوئی تحریر آئی اس کا ذکر کیا میں نے کہا اس کا جواب الحن میں آیا ہے سو فیصد غلط تحریریں اور خبری پر موقف ہے اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہنفی کو میں وضاحت ہے کہ تسبیحات دائیں ہاتھ سے کتاب لکھوائی تو باقاعدہ شکریہ ادا کیا ان شاء اللہ آپ صحیح فتو لکھیں اور ہم نے کہا دم آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں بعض مولوی جب سفر پہ جاتے ہیں تو بیوی بی کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور دلیل میں پیش کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے یا حدیبیہ کے وقت عمرے کے لیے یا عمرت القضاء کے لیے یا حجت الوداع کے لیے تو آپ نے ایک نہ بیوی بی تو کم از کم ہوتی تھی بخاری میں ہے کہ آپ اقرا ابے نہ ہونا فعیتماں آپ خورا ڈالتے تھے اور جس کا نکل آتا تھا اس کو ساتھ رکھتے تھے عف کے موقع پر آئشہ صدیقہ کا نکل آتا ٹھیک ہے ضرورت ہو تو بیوی کو ساتھ رکھ سکتے ہیں مگر جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو بیوی کو نہ لے جاؤ اس پر نہیں ہے کسی جلسے میں جانا ہے تو بیوی کو نہ لے جاؤ اسٹیج پر اسٹیج کے نیچے بٹھائیں گے کیا وہ ایک ہمارے بزرگ تھے بہت نیک سادے اور یہ دیو دیوبندیوں کے مدرسے انہوں نے بنایا ہے تقریباً پورا شہر میں ایک دن مجھے کہا عمرے کے لیے جا رہا ہوں میں نے کہا گھر والی بھی ہوگی کہا کیا بات کہی آپ نے یہ کہنے کی بات تھی میں حیدرآباد نہیں جا سکتا ہوں جب حیدرآباد جانے کا نام لیتا ہوں میں ابھی گھر میں ہوتا ہوں دیکھو تو وہ اندر گاڑی بیٹھی ہوئی اس کا تعلق محبت سے بھی ہے نا کہ میاں بیوی کی ایسی محبت ہو کہ جدا ہونے کا نام نہ لے یہ مرد کا بھی کمال ہے اور بیوی میں بھی یہ جذب ہونا چاہیے صرف جو ہے نا باتیں کرنے سے کام نہیں چلتا اپنے آپ کو اتنا قیمتی بناؤ کہ خاون تیرے بغیر آگے بڑھے نہیں وہی چدخبل جڑی بھی نہیں ہوئی اور نشی زبولا بتاویز میں جب آپس کی اپنی محبت نہ ہوتی کسی تعویذ اور گنڈے کا کام نہیں ہے اور بات وہی ہے جو حکیم المت نے لکھی ہے کہ خواتین کی زبان سے ان کے دشمن پیدا ہوتے ہیں زبان ان کی بڑی بیکنٹرول رہتی ہے وکل نا یادم اور ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی بیوی پہلے مرد کا ذکر اور پھر عورتوں کا ذکر یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں او لیڈیز اینڈ جینٹل ان کے ہاں عورت کا ذکر پہلے لیڈیز اینڈ جینٹل مین نہیں حضرات اور خواتین عربی میں کہتے ہیں سید و سادات پہلے مرد پر عورت بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض چیزوں میں عورت مقدم ہے تو اس میں لکھا ہے لے جز اے ہن و فض اے صبر بے صبر بہت زیادہ ہے کوئی کمال کی وجہ نہیں ہے مثلا کئی دعوت ہے مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں عورتیں بھی ادھر بھری ہوئی اب عورتوں کے ساتھ بچے کچے شور شرابا ہنگامہ تو لوگ یار ان کو پہلے کھلاؤ تاکہ جان چھوٹے یہ علت صبر ہن و جز اہن و فض اہن کیونکہ جز فضا بہت کرتی ہے صبر استفامت نہیں ہے کاٹ پر باقاعدہ بیوی کا نام لکھتے ہیں وہ نام کے کیا ضرورت ہے لکھ دو اہلیہ اہلیہ فلاں اور ہم نے کہا یہ آدم رہی آپ اور آپ کی بی جنت میں یہ جنت جنت ہی تھی خدا کے لیے آسمان و زمین سب ایک ہے معتغلہ اور بعض کمزور اہل سنت کا یہ کہنا کہ یہ زمین کی کوئی جنت تھی بعد میں ختم کر دی گئی میرا ڈکوسلا اور فضول بات ہے جنت تو جنت ہی ہوگی بنیادی طور پر یہ بات اس لیے غلط ہے کہ آدم کو جنت اس لیے سیر کرایا کہ ابنائے آدم کو ترکیب ہو تو انہوں نے جو جنت دیکھی وہ ختم ہی ہو گئی تو ہمیں کس بات کی ترقیب ہو رہی ہے ہمارے باپ کی جنت تو رہی نہیں ہے یہ فضول بات ہے علسنت سنت والجماعت کے جماہیر اولین و آخرین مفسرین و محدثین کہتے جنت معروف جنت جس کی ترغیب انبیاء و مرسلین کے ذریعے کرائی گئی ہے وہی حضرت آدم کو سیر کرائی اول اولمبیا اور آخر المبیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں سیر کرایا تاکہ یہ بات کسی حد تک مشاہدے میں بھی رہے وہی جنت کسی نے دیکھی آدم علیہ السلام نے نہیں دیکھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نہیں دیں گی رہنما کا دیکھنا کافی ہے جب سارے امتحانات اور بکھیڑوں سے آدمی نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ چند نصیف فرماتے ہیں تھک ٹکا کے انسان مومن جاتا ہے آئے غلام انہار گن اور کھاؤ یہاں سے کھل کر ہر چیز کھاؤ پیو دنیا میں ہر چیز نہیں کھا سکتے گرم چائے پی رہی تو ٹھنڈا شربت خبر دخت چیزیں کھائی کم کھاؤ ورنہ پیٹ میں پھنس جائے گی در شروع ہو جائے گا بلکہ کہتے ہیں کہ جتنا کم کھائے اتنی صفات انسانیت بلند ہوگی اور سیر ہونے سے پہلے ہی بس کر دے اور ہمیشہ بھوک رکھے اندرون استعام خالی دار یہ پیٹ خالی رکھو ور مار فتنی یو اللہ کی معرفت کا نور نظر آئے گا بہلتیاں آپ کا مالات سے اس لیے تو خالی ہے کہ خری اشام تا بینی کیا آپ اتنا کھاتے ہیں کہ ناک نظر نہیں آتی نہ تمہیں جنت کیا نظر آئے گی وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا نا رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ لایا گیا لیکن اس کی زبان صاف تھی اس کو کہا بیٹا سنو کیا آپ کا بھائی اس کو سن لیا تو اس نے اس کو کہا لدی دے چن دی, دی دے دے. ये क्या कह रहा है ये कहते है कि मेरे पेट में दर्द है जी डे को घी हो गई दीदमी दूधी की दीद में दूधी भाई आपने क्या कहा मैंने कहा थोड़ा खाते तो दर्द हो <laughs> ना होता लगे वो फोड़ा दीदा वज दीदे चन्नी दीदू दीदे वही मारो फड़ो खाना संडा माने सोरोडा ऊंची चलो ये क्या है ये अपने हाथ का मारा हुआ अरे सच لکھا تل فرا تھوڑا کھاؤ ساری زندگی کھاؤ ڈیر پھرا گھنڈے پھرا زیادہ کہاؤ کیا کہاؤ کہ ڈرڈ ہو جائے ختم ہو جائے وہاں نے رون بھی کہتے خور کو رنجورا رنجور تر وہاں کے معمور استرا مامور تر کم کھاؤ گے تو رزق کھایا زیادہ کھایا تو رزق نے تجھے کھایا وہ یہ تو جنت کی خاصیت ہے کہ جو چاہو کھاؤ پیو عیش کرو نہ درد نہ تھکاوٹ نہ بیماری نہ رن نہ غم دنیا تو رنگ اور غم اور صدموں کی جگہ ہے دری دنیا کسی بیغم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد یہاں کیسے بےغمی ہو سکتی فرمایا کھاؤ دونوں اس جنت میں سے کھل کر رغید وسیع رغاد ہے سو شما جہاں تم دونوں چاہو کیا مطلب کبھی آدمی گجی جائے کمرے کے اندر رسل خان لگائے کبھی کہتے باہر لگاؤ کبھی کبھی نیا بھیلی جوش میں آ کے کہتے سیر کے لیے جاتے کبھی کسی دریا کے کنارے نکلتے بھائی ٹھیک ہے زندگی مسائل ہے ولا تقربہ شجرا دونوں نزدیک نہ جانا اس درخت کے پتہ خونا مینز عالمین پسو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے کسی ایک درخت کے بارے میں بتایا گیا کس کے قریب نہ جانا اب مولویوں کو جو درخت پسند تھا کسی کی گندم کی روٹی کا شوق تھا اس نے کہا یہ گندم کا دانہ ہے اور کہتے ہیں ہوا بی بی نے اس کو ناخن سے کاٹا ہے اس میں ناخن کا کٹ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا دانہ تھا کہ دونوں ہاتھوں میں آتا تھا گٹتے گٹتے گٹتے یہ چیز بن گئی کسی نے اور پھلوں کا نام لیا ہے حضرت یاقتاس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شجرائے ممنوع وہ درخت جس سے کھانا تو چھوڑو قریب جانے کی اجازت نہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس شجرہ سے مراد جمع ہے اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو کہا خوب کھاؤ پیو لیکن یہ اصلی کام نہ کرنا تو یہ کس کام کے لیے بی حوا پیدا ہوئی قرآن خانی کے لیے پیدا ہوئی تھی وہ کہہ رہے ہیں ہو چکا بات یہ تفصیل کرتے ہوئے یہ خیال نہیں ہوا کہ می ابیوی می ابھی ہوتے کیوں ہیں جیسے بعض زبانوں میں کہتے نا کہ ان کے درمیان شجر پیش آیا تو اس نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ بھی کوئی عربی ہے شجرا کا اطلاق عربی کی کسی کتاب میں جمع پر نہیں عربی سے بے خبری کی تفسیر ہے اور میاں بیوی کو جنت میں بھی جمع کی اجازت ہے احادیث سے ثابت ہے یہ جو اتنی ساری حورے دیں گے بہتر تو صرف چاٹنے کے لیے دیں گے ہاں نہانے شیب و انسل ازارا سوا تک بل وجن واطنا تھی آفس کہتے ہیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے اور کوئی کام تو نہیں ہو سکتا ہاں بہت و کنار ہو سکتا ہے وہ جو اصلی کام ہے وہ تو بڑھاپا ساتھ لے گیا ایک بوڑھے سے حکیم نے پوچھا کہ بیوی کے قریب ہوتے ہو اس نے کہا نہیں ہم بہن بھائی ہو چکے ہیں ہم بہن بھائی بہت پہلے ہو چکے ہیں بہن بھائی مطلب ہے کہ قدرت ختم ہو گئی وے چچ پلاستور مسلی خوشال خان خٹک غریب چکے والے جڑ لے گا تو خیر سر والو اور کار کے دو نا آتے لڑا یو شاخل کر ایک نکاؤ کا ددے اوتا اور مہن داس کر ببو سے خدے فدی نہ خدے کڑی سونے تو رنگڑے پیداش ہوگا کارگئی کے کارگم پیداش ہے خوشال خانوں کا تل وہی جڑ ماں بسمر پکے مخاب ہو گی ہو پہ شرط کے ساتھ لے اور دے سے زوانی ہوئے جن خان وی ہو نہ خانی ہوئے اور چچ پلاس تھر مسجدی ہوئے اور خوشزوا دی ہوئے علماحدین نے اس لیے کہا ہے نا کہ بے وقت شادی نہ کی جائے تاکہ حقوق و آداب کا پورا لحاظ ہم نے کہا اے آدم رہیے ہے آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں کھاؤ اس میں سے کھل کر جہاں جاؤ لیکن قریب نہ جانا اس ایک درخ کے فتگونا میں نز والی بس ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے چنانچہ جی کہتے ہیں ملیس ایک اچھی شکل میں داخل ہوا یا وسوسہ ڈالا قرآن تو کہتے ہیں وسا لہم شا و کال امان ہاں کماں انتل کمش شرا اللہ انتقنا ملک نہیں اور تکونہ میں نے خالی دی نہیں وہ تو کون ملا کہ کہ یہ درخت کھا کہ یا فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ رہو گے ہوا کہاں کھائی دونوں کے سامنے پہلا موقع تھا اس سے پہلے تو خدا کا نام ایسا استعمال نہیں ہوا ہے. آدم علیہ السلام اور ہوا نے اعتماد کیا اور اس میں سے کھا لیا بس وہ کھانے ہی تھکے بدت لو ماں جو آزاد نظر نہیں آنا چاہیے وہ نظر آنے لگے وہ تو فکا صفان علیہ اما جنت کے پتھر رکھنے لگے اللہ تعالی نے کہا المحََََََََ کمان دل كم شہ جرا وا كل كمائن نہ شيتان میں نے تو کہا تھا کہ اس ميں جن خان شيتان ميں دشمنى كر لى تم ازل یوز الو زل یا کے معنی آتے ہیں پاؤں سلنا فضلحما دونوں کو ڈگمگا دیا پسلا دیا شیتان نے جنت سے فخر جو ماپس نکال پیر کیا ان کو مما کھانا بھی ان نعمتوں سے جن میں دونوں تھے وہ درخت جس کا پھل کھانا جائز نہ تھا اور وہ کھا لیا تو حضرت کو تقاضا پیدا ہوا جسم سے جنتی کپڑے اتر گئے اور دنیا میں آنا پڑا کل نہ بھی دوں دو ہم نے کہا اترو باس تمہارے باس کے دشمنوں میں دنیا تو ایسی جگہ ہے آئے جن کی دشمنی تنظیمیں آپس میں لڑائی جھگڑے قبضے ولاکم سے لرد مستقر اور تمہارے لیے زمین میں جئے قرار ہے وہ متاون اور فائدہ ہے اللہ ایک وقت تک اب تالا نے کہا پترو یہاں سے اے بیو جمعے کا سیخا ہے کہتے کہ ابلیس نے سام کی شکل اختیار کی اور سام مور کے پیروں میں لپٹ گیا اور مور جنتی پرندہ تھا تو آدم ہوا سام مور سب کو بگا دیا نکلو سام تو دشمن ہے ہی اور مور کے پیر بڑے گندے اور خراب ہے بہت خوبصورت ہے لیکن پیروں کو دیکھے تو باہ کیا بلاؤ اور فت اس کی پیروں پہ ہے اور زبردست طریقے سے سام کو کاٹتا ہے کیونکہ اس کا پیاروں کا حسن اس کی وجہ سے ختم ہوا ہے یہ روایت وہ اسرائیلی ہے لیکن مفسرین نے قبول کی ہے اور حضرت شیخ الحد مولانا محمود الحسن احمد اللہ علیہ نے بھی تفسیری فوائد میں یہاں نقل کیے اس لیے شیخ القرآن مورانا طاہر پنپیری کا اعتراض بے خبری پر عمل ہے اسرائیلی روایات تین قسم کی ایک مقصوبات ان کا بیان حرام ہے ایک مصدقات ان کا بیان ضروری اور ایک مسکوتان ہو لا نصدق ولا نو جو لوگ ہر بات پہ کہتے اسرائیلی روایت ہے ان کو بخاری شریف کا پتہ نہیں ہے بخاری میں حد سنی اسرائیل والا بعض اسرائیلی روایات بیان کر سکتے کوئی ایسی بات نہیں ہے شاید شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنبیر مرحوم کو بھی یہ خیال تھا کہ ہر اسرائیلی روایت غلط ہے حالانکہ وہ بخاری پڑھا دے تھے پنپیر میں بخاری شریف کا درس دے دیتے تھے مگر یہ ان کی موضوع نہیں تھی ان کا موضوع صرف قرآن تھا لازم ہے کہ مفصر حدیث کا بھی ماہر ہو تاکہ حدیث کے خلاف کوئی ترجمہ و تفصیل نہ کرے یہ بھی بہت ضروری ہے مولانا عبداللہ درخواستی کا درس اس لیے اچھا سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ واقعی حافظ العزیز تھے اور بہت ساری احادیث انہیں یاد تھی بہت عام علماء سے زیادہ یاد تھے اسی طرح حضرت یاقس مولانا مفتی محمود صاحب کے متعلق مولانا لطف الرحمن شاہباز گڑے نے بتایا تھا کہ حضرت کو دس ہزار احادیث سندن متن یاد ہیں اور سنا ہے اس کی تصدیق حضرت بن نوری نے بھی کی ہے تو وقت کے علماء سے زیادہ احفظ فلحدیز مفتی محمود از سیاسی یہ کمال ہے میرے ایک ساتھی تھے مولوی جاوید وہ رمضان مفتی صاحب کے ساتھ گزارتے تھے تو وہ کہتے تھے مفتی صاحب جس طرح قرآن کا دور کرتے ہیں اس طرح بخاری کا بھی کراتے ہیں کہاں میں دے دیتے ہیں پھر پڑھنا شروع کرتے دیکھو صحیح پڑھتا ہوں آخر بہت مثالی تھا حضرت کی وفات پر بھی حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکھا ہم نے البلاغ میں لکھا ہے کہ آپ جیسے حافظہ اور علمی استحظار خال خال دیکھاؤ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اکثر احادیث آپ سندن متنن پیش کرتے ہیں پس ڈگمگا دیا ان کو شیطان نے جنت سے اور نکال دیا ان کو جہاں وہ تھے ہم نے کہا اترو باس تمہارے باس کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے روئے زمین میں جائے قرار ہے اور فائدہ اٹھانا ہے لیکن ایک وقت اکیلا بھی ہمیشہ نہیں دنیا تو ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے آدم علیہ السلام نکل آئے سرندیب ایک جگہ ہے قدیم زمانے میں سیلون کہلاتا تھا آج کل سری لنکا ہے دو دفعہ وہاں جانا نصیب ہوا ہے الحمد یا تین دفعہ ایک پہاڑ ہے چھ گھنٹے تک گاڑی چلتی ہے بہترین روڈ بنے اور پھر دو ڈھائی گھنٹے اور چلنا ہوتا ہے پورا دن گزرتا ہے تب اس پہاڑ پہ, پہ, پہ پہنچتے ہیں جس میں آدم علیہ سلام اترے ہیں آدم علیہ السلام نے پچاس حج وہاں سے پاپیادہ کیے ہیں پیدل اور بقیہ حج انہوں نے سواری پر کیے ہیں کل ایک سو بیس حج ملا علی نے میرکات شرح مشکات میں لکھے <تصفح> میں بڑا پریشان تھا کہ خدایا یہاں یہ تو جزیرہ ہے سمندر کے بیچ میں ہے تو آدم علیہ السلام کیا پاؤں اتنے بڑے تھے کہ ایک یہاں رکھا اور دوسرا اس سائڈ پہ رکھا وہاں ایک بزرگ عالم کا پتہ چلا کہ ان کے گھر میں قلبی کتاب ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ طوفانی نوہ تک پیدل کا راستہ موجود تھا طوفانی نوہ میں وہ سارا مل گیا ہے طوفانی نوہ میں وہ مل گیا ہے آدم علیہ السلام کا ذکر بھی پہاڑ کے ساتھ ہے نوح علیہ السلام کا ذکر بھی پہاڑ کے ساتھ ہے وسط وت علل جودی ادرت کی, کی کشتی جودی پہاڑ پہ آ کے رک گئی ہے اور ہمارے پیغمبر کا بیان بھی غارے سورو غارے حراء دونوں پہاڑ ہیں جبل سورو جبل ہیرا اللہ اکبر و کبیر کہتے ہیں ہر سر زمین تبدیل ہو جاتی ہے لیکن پہاڑ قائم رہتا ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام کی یادیں امتوں کے سبق کے لیے وہ پہاڑوں سے وابستہ کی گئی آدم علیہ السلام روئے زمین میں سرندیپ میں اتارے اس میں کوئی اختلاف نہیں اس کو قدم آدم بھی کہتے اس को کو قدم آدم قدیم ہند हाल سری لنکا ہے اور دی جدے میں اتری ہے جدا دادی اور دونوں کی ملاقات آرافات میں ہوئی ہے دے حج مقد مکدہ دہ عرفات پڑے رہی سوال و تکو آدم علیہ السلام اور حوا چالیس سال بعد ملاقات کر چکے ہیں آسمان سے اترنے کے بعد اور وہ عرفات میں ملاقات ہوئی اسی جگہ کو جبل رحمت کہتے ہیں ہاجیان وہاں کوشش کرتے ہیں لیکن جگہ تھوڑی ہے لوگ لاکھوں ہوتے مرتے ہیں اور ادب علیہ السلام کہتے روتے تھے اتنے روئے ہیں کہ اجرت کے چہرے پر آنسو کے زخم ہو گئے جنت چھوڑ گئی خدا تعالی بھی غصے میں ہوئے چالیس <América> <millet> <resort> <uhhh like augmentedachi tecnologia> سال پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو کچھ کلمات القا کیے ہیں اور وہ ربنا ظلم و لنا من الخاسرین <تصفيق> بعض کتب تقسیر میں بھی ہے اور احادیث میں بھی کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو انہوں نے عرش کی ایک طرف دیکھا تھا محمد الرسول اللہ <تصفيق> فست آبی اشفا حضرت نے اس کی شفاق سے دعا مانگی قبول ہو گئی یہ روایت کئی طرق سے ہیں بعض طرق مقزوب ہیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ یا حضرت شیخ القرآن پنجیر نے البسائر میں ان طرق پر کلام کیا ہے جو مقزوب ہے وہاں تھی ان طرق پر کلام نہیں کیا ہے جو سلیم ہے صحیح ہے وہ طرق محب کے سر ترجمان نسل کے دیوبند مفخر آحناف حضرت اقدس مولانا سرفراز خان نے تسکین الصدور میں لکھی اور خالد محمود نے مقام حیات میں نقل کی اور شیخ الحدیث نے فضائل ذکر میں نقل کی ہے علامہ نے روح المانی میں لکھا ہے کہ آدملام نے کلمات کے ذریعے دعا مانگی تو قرآن کریم میں عیسی علیہ السلام کے لیے آیا ہے وہ کلیم خدا کا کلمہ تھا تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمات ہو تو یہ کوئی بعید نہیں ہے وہ اس روایت کی تسیح فرمائی ہے آلوسی نے فتل کا آدم و میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر جب قبولیت کا فضل فرمایا تو حضرت آدم نے سیکھ لیے اللہ تعالی سے اپنے رب سے وہی چونکہ الحمد للہ رب العالمین ہے اور یا یو این سو بدھو رب کا تعارف ہے تو بیشتر ربوبیت کا ذکر ہو رہا ہے پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کل فتحب علیہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ان نے تو بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے رحم والے یا ایک بات یاد رکھے بعض مشائق قرآن کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو ربنا ظلم انفسنا ہے تو اس کے علاوہ بھی روایات بہت ساری ہے عبداللہ ابن مسعود نے سبحان کلّہ ہما بتایا ہے بس صحابہ نے اور کلمات کا بھی ذکر کیا ہے صحیح صنعت کے ساتھ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن کریم میں ہے اس جدو ارکو سجدہ اور رخو قطعی طور پر فرض ہے کیا سبحان ربی عظیم سبحان ربی اللہ وہ تو اس میں پڑا جاتا ہے وہ احادیث سے ثابت ہے اسی طرح نفس کلمات ربنا ذرم انفسنا یا دوسرے کلمات منزل من اللہ ہے لیکن آدم علیہ السلام کی توبت تب قبول ہوئی جب اس میں رسول اکرم صلی اللہ علام کا بھی ذکر ہوا ہے مفسرین کے ہاں یہ روایت قابل قبول ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے یہاں تک کہ حضرت امام السل مولانا انور شاہ صاحب نے بھی مشکلات القرآن میں قبول فرمایا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شاہ صاحب کس پائے کے محدث ہیں ذرا سب وہ باہر ہوتا تو دور پٹاختے دے دے اس کو بھی تمہ جمین ہم نے کہا اترو یہاں سے سب مل کر سب کیسا فہما یادین نہ کم مننی ہو جب کبھی آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پمن تبھی ہدایا جو اتباع کر لے میری ہدایت کا فلا خوف نہ لئی ہوں ولاؤں پس ضرور بس نہ خوف ہو کون پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ ایک قانون بنایا کہ میری طرف سے انبیاء آئیں گے وحی آئے گی کتابیں نازل ہوں گی صحائف آئیں گے تو جس کسی نے پیغمبر کو توحید کو اور ان کے اتباق کو قبول کیا وہ بچے گا <تصفح> <تصفح> ولجی نے اور وہ لوگ جنہوں نے گفر کیا وہ قز اور تقزیب کی ہماری آیتوں کی بلائے کا النار یہ لوگ دو ہوں گے خالدون اور یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے خطابات حضرت عدم علیہ السلام کے سلسلے میں وہ مکمل ہو گئے اور اب روئے زمین کی وہ معتبر اور لیڈی دی بوم جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں ان کے ساتھ خطاب اول شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے تین فر کہتے ایک توریت والے دوسرے زبور والے تیسرے انجیل والے اور بنی اسرائیل کے تین معروف پیغمبر ہیں موسا علیہ السلام داؤد علیہ السلام عیسائی علیہ السلام بنی اسرائیل کو تین کتابیں دی گئی توریت زبور انجیل تین خطابات اس وجہ سے کیے گئے پہلے یا بنی اسرائیل اسکرو نے ہمیں مجملہ ہے دوسرا خطاب یا بنی اسرائیل لزکر نے ہمیں مفسلہ ہے تیسرا خطاب بنی اسرائیل کے ساتھ یا بنی اسرائیل لزکرو نے ہمیں مدللہ ہے اللہ اکبر یا بنی اسرائیل لسکرو نے بنی اسرائیل اسرائیل یاقوب علیہ السلام کا نام ہے یا لقب اللہ اکبر و کل میں کانا بنی اسرائیل اللہ محرم اسرائیل ولا یہ اسرائیل حضرت یعقوب مراد یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے دس بیٹے ایک بیوی سے اور دس دو بیٹے دوسری بیوی سے یوسف علیہ السلام اور بینیامی اور بارہ کے بارہ بیٹوں سے بارہ نسلیں چلی ہے تو بارہ فر کے ہو گئے بنی اسرائیل اور ان کی طرف ایک روایت میں چار ہزار دوسری روایت میں آٹھ ہزار تیسری روایت میں بارہ ہزار مشہور روایت میں ستر ہزار امبیا مبوض ہوئے جب یہ امبیا کے متبیع اور صادق تھے تو ان پر نعمتوں کی بارش تھی انہیں منسلوا کھلایا گیا انہیں ہر طرح کے خاطر مدارات سے مالا مال کیا گیا اور جب یہ رائے راست سے ہٹ گئے تو ان سے زیادہ خراب دنیا میں نہیں تھے وہ جہاں نمین ملک کے رد تھا وزیر یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اس گرو نے مچی یاد کرو میری نعمت اللہ کی انعام تو والے قوم وہ جو میں نے انعام کیا تھا تم پر واؤفو بیاہدی پورا کرو میرا اہدو پیمان اوف بیاہدی قوم میں بھی پورا کر دوں گا تم سے اہم پیمان وہی ای آیا اور بجے سے ڈرا کرو اسرائیلیوں کو کہا میری کچھ نعمتیں تمہیں یاد ہوگی یہ کم نعمت ہے کہ انبیاء تم میں بھیجیں وہ جالکم تمہیں, تمہیں سلطنتیں دی مختلف ملکوں کی وہ آتا کو مالمیوت اہدم میں نلامین وہ وہ نعمتیں تمہیں دی جو کسی اور کو کائنات میں نہیں ملی اللہ اکبر اے اسرائیلیو یاد کرو میری نعمت جیسے ہم کہے اے دور تفسیر والو افسن للوم کے احسانات اور قدر و منزلت پہچان لو ایسے آرام دے بہترین مقامات میں عزت و احترام کا سبق نصیب ہو رہا ہے الحمدللہ کچھ اور جگہوں سے بہتر انشاءاللہ شاء نشست برخاست اور روز کے آداب نصیب ہوں گے جب آدمی کو احسان کا احساس ہو تو وہ متی رہتا ہے فرما بردار رہتا ہے بیٹے کو جب پتا ہو کہ میرے باپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے تو بہت خیال رکھتے ہیں اس زمانے کے بیٹے ورنہ تو باپ کا باپ ہونا ہی کافی ہے وہ جیسے بھی ہو اللہ ہو اکبر انسان جب نعمت کو مانتا ہے تو اس پر تین اثرات ہوتے ہیں منعم کا ذکر محبت سے کرتا ہے منعم کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے سر توڑ کوشش کر کے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری یقینی بناتا ہے تین اثرات ہوتے ہیں ایک اس کا ذکر خیر سے محبت سے کرتا ہے اور دوسرا اس کی خوشنودی ڈوبتا ہے اور تیسری اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے سرتا بھی نہیں کرتا تم بھی اپنے گربان میں جھام کہ آپ کے کوئی منم و محسن ہے اور آپ اپنے بڑوں کے ساتھ یہی برتاؤ کرتے ہیں بہترین نام لینا عمدہ مقامات کے ساتھ ان کو راضی رکھنا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا امام ابو یوسف کو جو کوئی کہتا قال شیخوں کا ابو حنیف کاذا آپ کے استاد امام ابنیفا نے یہ کہا تو امام ابو یوسف کہتے از سلف کا اولن بل میل ہار و صابن سم مکل ابا حنیفا پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے کنگالو پھر میرے استاد کا نام لو میرے استاد تیرے جیسری تیرے تو ہے حسن و فی فیصرتی امام ابی یوسف القاضی یہ قلب شیخ محمد زاہد القوصل انعامات اقسامات کا ذکر اور ان کے بیان اور ان کے زمن میں فرمام بہت ضروری ہے وط اللہ سخصوہ پورا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اللہ فرماتے ان نل انسان نل ظلم اے اسرائیلیو یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کیے واؤف بے آہدی پورا کرو میرے ساتھ و پیمان یعنی شرک نہ کرنا نبی بیاخر دمان پر ایمان لانا اوف بے آہدے کو پورا کر دوں گا تم سے اہد و پیمان یعنی تم ہی منصور ہوں گے تم ہی توفیق والے لے گے یا اور مجھ سے ہی ڈرا کرو رہ یا رہو راہب خوف کھانا اور رغب شوق پانا یہ دو رغب و رہبہ الترغیب و ترغیب منظری نے کتاب لکھی ہے منظری بڑے محدے سے بہت زیادہ ڈر کر پھر شادی نہ کرنا آبادی میں نہ رہنا رزق نہ کھانا گوشت نہ کھانا یہ رہبانیت ہے وہ رحبانیت رہبانیت انہوں نے اپنی طرف سے نکالی ماں کا تب نہ ہم نے نہیں لکھا تھا ان کو ہمارا او حق ہک کرا پھر بھی رعایت نہیں کر سکے لا الہ الا اللہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت وہ جو تم پر انعام کر چکا ہوں پورا کرو میرا آہد میں بھی پورا کر دوں گا تم سے آحت و پیمان اور مجھ سے ہی ڈرا یہ ذکر ہے اجمال اب اس اجمال کا اس حساب سے تفصیل ہوا عامل انزل تو مصدقل ماما کو ایمان لے آؤ اس وحی پر جو میں نے اتاری اور وہ تصدیق کر رہی ہے تمہارے ساتھ والے کی یعنی قرآن ولا تک انو اول کا فلم بھی بنو پہلے پہلے کفر کرنے والے اس کے تم پہلے لوگ جب کفر کرو گے تو پہلے کافر بنو گے ایمان لاؤ گے تو ابتدائی اہلی کتاب ایمان والے کے لاؤ گے ولا تشترو بھی آیا تھی سمن لینے میری آیتوں پر قیمت تھوڑی بھی اللہ بکبر پوری دنیا کوئی چیز ہی نہیں ہے دین کے سامنے اور قرآن کے سامنے لیکن آیت کریمہ اس بات میں ہے کہ وہ دنیا کے عہدے عزت و شرف فوائد وغیرہ کو آسرا کر کے حق نہیں بیان کرتے حق بیان کرنا بہت مشکل کا حق کے تین حق ہوتے حق کے تین حق ہوتے ہیں ایک اس کو جاننا سمجھنا دوسرا اس پر استقامت اختیار کرنا اور تیسرا اس کے نافی کو اور دشمن کو نفی کرنا حق ایسا نہیں کہ حق کے حق ہے بس آپ گھر بیٹھے ہوئے حق کے حق کے اس سے حق کے حق کیسے کیا بنتا ہے پہلے سمجھو کیا حق ہے سمجھنا نصف پتہ ہے نصف اطاعت ہے سمجھ گئے اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائی مسئلہ یہی ہے اسلام کا دو ٹوک ہے اب اس پر رہو رہلو نہیں اللہ اکبر حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تحذیر الناس کتاب اس موضوع پر ہے کہ ایک اثر عبداللہ ابن عباس کی طرف منصوب ہے وہ ان کا نہ اثر یہ ہے کہ اس دنیا اور اس زمین کے علاوہ اور بھی زمینیں ہیں ففیح آدم کا آدم کم وہ نوح کا نوح کم کا ابراہیم کم کا محمد کم یس یہ روایت بالکل جھوٹی ہے اور مقصوب محض ہے لیکن اگر یہ صحیح ہوتی تو کیا مطلب ہوتا بالفرض فرض اور فرض الممتنی منطقی کہتے ہیں جی لے سب ممتنے کسی ممتنی جیسے شریک کی باری کو فرض کرنا یہ تو ممتنی نہیں ہے چلو جو پڑے ہیں وہ بات سمجھتے ہیں کتاب کا نام میں تہذیب اور ناس ان انسارے ابن عباس اردو میں ہے لیکن آپ کو سمجھنے میں ایک سال ڈیڑھ لگے گا اس میں یہ کتاب شیا ہو گئی نکل گئی چھپ گئی بٹ گئی تو مخالفین نے دشمنان دین نے اس پہ اعتراضات کا بوچھاڑ کیا حق کتاب کا مقابلہ ہوتا ہے جو حق راستہ ہو مفتی محمد نے ختم نبوت کابل لکھی تو ربے سے اور قادیان سے اور احمدی انجمن لاہور سے پندرہ کتابیں اس کے رد میں آ گئی لوگ سمجھتے نہیں بات کتاب کوئی ڈگر کی ہوتی ہے تو اس کے مقابلے ہوتے شاہد العزیز نے اسنا اسناشریعہ لکھا تھا پچیس کتاب روافذ جب ہندوستان سے ایران تک لکھی شاہ عبد العزیز کا تحفہ آج بھی تحفہ حال سننا تھا پاکستان لیتر کا جواب اور ستح سوال کا جواب یہ کوئی مسئلے ہیں جس میں ایسا جھنجھوڑا ہے یہ جھنجھوڑا ہے لوگوں کو جب آدمی جھنجوڑ جاتا ہے کہ یا ادھر گرتا ہے گر کر کے جب اٹھتا ہے تو کچھ بندہ تو گا گھبرانے کی ضرورت ہے رد ہو گیا کیا رد ہو گیا رواف اذان میں کہتا ہے شاہدوان علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فصل یہ صحابہ کا رد ہو گیا جو پہلا خلیفہ ابوبک کر کر عمر عثمان بنایا وہ برحق ہے اور یہ قابین ہے اس کو رد کہتے ہیں ابو حنیفہ ابوس و محمد فقینی کے خلاف غیر مقلدوں کی بد زبانی اور بدگوئی معروف نہیں ہے دنیا میں یہاں تک کہ ایک ظالم نے کتاب لکھی اس کا نام ہے امام ابو حنیفہ شیعہ تھے اور ہدایا عوام کی عدالت ہدایہ عوام کی کتاب ہے کہ اس کی عدالت میں ہدایات نے کیا چوری ڈکیتی کی کیا, کیا کیا ہے دگر کی کتاب ہے اتھے اتھے سب کو پیچھے دھکیل کے پٹک دیا کوئی ساتھ سامنے آ نہیں سکتا ہے اس کے عوام کی عدالت میں محمد جوناگڑی جس نے تصویر ابن ابنی کثیر کا ترجمہ اردو لکھا اسی قائنہ متلبس نے کتاب لکھی ہے ہدایہ عوام کی عدالت میں اس کا جواب مولو حبیب اللہ نے لکھا ہے ایک مولوی حبیب اللہ گجراوالہ میں شیخ کے شاگرد غالبن ڈے رسم خان کے تے فوت ہو گئے ہدایات اقل و فکر قرآن و سنت کی عدالت میں معرف سنن اور فیض الباری کا جواب غیر مقلد نے دیا ہے ظلمات بازو فوق آباز معارف القرآن مولتی شفیق کا جواب غلام پرویز نے لکھا ہے معارف القرآن کے نام سے حکیم الامت کے بیان القرآن کا جواب مول محمد علی لاہوری مرزائی نے لکھا ہے بیان القرآن کے نام سے تبلیغی جماعت کا جواب بھی تبلیغ جماعت سے ہو رہا ہے الیاس صاحب حضرت دس کا جواب الیاس قادری صاحب دے رہا ہے میں تو تھوڑا پر بڑا حیران کوئی صفحہ کوئی سفر رضا گیا کیا رد آ کرنے والوں کی شکل تو پہلے دیکھو یہ حق ہو میری کتابیں اٹھا کے پڑھو اور مجھے دکھاؤ کہ کس جگہ کا ہوا ہے رد تو تین چیزوں کا نام ہے نا یا تو حوالہ غلط ثابت کرے یا کوئی روایت کے بارے میں کہے کہ یہ نہیں ہے یا قول مختار جو میں نے اختیار کیا ہے اس کو رد کر لے اس دن ایک کتاب آئی ستہ شوال کے خلاف ایک کپوڑ خان نے لکھی ہے کپکوڑ خان مجھے ایک دوست نے دی اس کے نام بھیجی تھی عجیب بات سنو کہ دو عبارتیں سرس جائی ایک تو فتح عالمگیری کی وہ جگہ نہیں لکھی جس پہ پانچ سو فکار نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب سو میں سطح شوال کے مطلق منے کا ہے کسی حال میں بھی نہیں اس کا جواب نہیں دیا چھوڑ دیے اور دوسرا جواب جو تحتاوی الدور صفحہ چار سو ستر کہ وہ کہتے ہیں یہ جو متن میں ہیں کہ شوال کے چھ روزے مستحب ہے یہ بعض متاخرین کا مذہب ہے متقدمین ہنفیا متفق تھے کہ ستہ شوال مکرو نہ فما فماف المتن فقول و باز المتاخرین یہ دو عبارتیں مجھے دیکھنی تھی دی دونوں نقل اس کا کیا جواب دیا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھینک کے دیوار آہنی پہ ہما تو دے ملتان گیا تھا قاسم علوم ختم بخاری کے لیے آج سے پندرہ سال پہلے یا دس سال پہلے ایسے ہی ہوگا وہاں ایک نئے نئے چیز مارخان لکھا نکلا تھا وہ پرائی کتابوں کے اردو تر اپنے نام پہ کراتے ہیں بڑائی کتابوں کے جو ہے پپردئی جامس پائش اور آکارا پر ٹوڈیش میں نے کہا آپ نے کوئی کتاب لکھو لوگ کی کتابیں اپنی طرف کھینچ کے سیٹ کے تو مجھے کہتے ہیں میں نے افسان الکر کا جواب لکھا ہے اگر آپ کو برا نہ لگے تو ابھی بتا دیتا ہوں اور اگر برا لگے تو بیچ دوں گا میں نے کہا کہ میں کچھ پوچھ سکتا ہوں گا بالکل میں نے کہا پہلے جواب سوال یہ ہے کہ آپ نے جاگتے ہوئے لکھا ہے یا نیند میں لکھا ہے دوسرا یہ کہ سمجھ کے لکھا ہے یا صرف اوراک کا لے کے اور تیسرا یہ کہ حدیث اج آلو آخر سلاد کم بل جس کا کوئی معارض قول فیل نہیں ہے اس کا کیا جواب دیا ہے کہتے ہیں اس کا جواب نہیں دیا ہے میں نے کہا شکای نفی کی کسی کتاب میں نہیں ہے اس کا کیا جواب ہے کہا حلبی کبیر میں نے کہا ہلبی کبیر میں نے کہا تین خبل کو بھی سنت کہا ہے اس کا اعتبار نہیں ہو دو تین سالات میں مجھے کہتے ہیں بس پر ٹھیک ہے میں دوبارہ نظر ثانی کرتا ہوں تو میں نے کہا بس ہما نکل گئی ٹائر سے یہ کتاب آپ کے اتنا فخر تھا اس پر کہ جو بیچتی ہے نہ ہو بنگلہ دیش گیا سلہٹ کاضی بازار میں جامع مدنیہ میں مہمان تھا ابھی پہنچا ہی تھا کہ ایک مولوی آیا نیلے رنگ کا سور نیلر پگڑ اور ڈنڈا بڑا ہاتھ میں السلام علیکم وعلیکم سر اے شیف جرولی بنگالیان زرولی کو جرولی کہہ دے ال جام پاکستان و نن شاہ نے رکھا چھٹ باڈر شاہ چھوٹنے والا میرا وہ میزبان کچھ بپر رہا تھا میں نے کہا آپ آرام سے بیٹھے ہیں. یہ میرا میدان ہے ابھی دو تین منٹ میں اس کو شاغ بنا کے چھوڑ دوں گا میں نے کہا ہاں انہر بہن ادئی ان نہحب بمستحبتین حسب الحدیث والفق وقد فيه اخسن لتر فیتا ہی گر رکھ آتے ان بادل ویتل ہل تالات باٹالا تو دو چار سوال کر کے ڈنڈود دن السلام علیکم شیئر کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی پھر میں جہاں جاتا تھا جاتا کہتے میں مولانا کا ڈنڈے ماروں ان کی اطاعت کروں ہالے مار میں تو علم کی قدر کر تو خوش ہو جاتا میں نے کہا یہ بھی غلط سنایا ہے آپ نے کہ ہم منگ منع نہیں کرتے خلاف اولا بتاتے خلاف مستحب نہ پڑھنا کہتے کہ جو آدمی وطروں کے بعد نفلیں پڑھتے چائے دے نا پسندیدہ ہے جو نہیں پڑھتا ہے صبح سات تک اس کو سواب زیادہ ملے گا وہ این سنت کا پیروکار لیکن یہ مسئلہ علمی اور علماء کا ہے عوام کا تو نہیں ہے اللہ اکبر ولاد تو یہ اسرائیل اہل کتاب دین فیروشی کرتے تھے اور صحیح مسئلے کی جگہ غلط مسئلے بتاتے تھے اور پیسے لیتے تھے ان کو کہا ولا تشترو بھی آیا تھی سمن کلیلا میری پر قیمت تھوڑی وہی ای آیا اور مجھ ہی سے خوف زدہ رہا کرو یعنی میرے لیے ہی گناہوں سے بچو دین فروشی سے بچو کیا آیت کی یہ بھی کوئی تفصیل ہے کہ امامت پہ تنخواہ نہ جائز ہو یا تدریس پر تنخواہ نہ جائز ہو یا اذان پر تنخواہ نہ جائز ہو یا قرآن خانی پر لینا دینا نہ جائز ہو یا تراوی میں حافظ صاحب کو کچھ لینا دینا نا جائز ہو بہت سارے علما ہمارے بزرگوں نے اس طرح کے لکھے ہیں لیکن یہ عاجز اور فقیر اپنی بےمائگی کے ساتھ معذرت خواہ اس عاجز کو وہ فتوا کہیں سے بھی نکلے کئی کے بھی ہے اول قرآن کے خلاف ثانیا سنت کے خلاف سال سم شانفی کے خلاف رابعین فتح کے آداب کے سراسر خلاف اور یہ عاجز اور فقیر اس آیت کی تفسیر میں تدریس تعلیم اذان امامت خطابت قرآن خوانی اور رمضان شریف میں قرآن کریم سنانا اور اس پر حافظ کو اکرام و تعظیم کے سے لینا دینا صرف جائز نہیں مستحب ہے اور اس میں میرا رسالہ شائع ہے جس کا نام ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز اور پہلے اس کا نام تھا فتویٰ بابت اکرام حافظ تفصیلی رسالہ ہماری ایک کتاب بارر اخسن الرسائل کے نام سے بارہ چھوٹے چھوٹے رسائل ان میں یہ بھی شامل ہے ایک بات تو یہ کہ آیت کی تفسیر خود آگے ہیں فوائل نے تبون الکتاب ابھی دی ہے سمون لی سمن کلیلا تو تفسیر القرآن بالقرآن اقوا تفصیر ہوئے جو قرآن نہیں دوسری بخاری شریف میں بائیس جگہ یہ حدیث موجود ہے جس میں ابو سعید نے فاتحہ پر بکریوں کا ریوڑ لیا اور آپ نے کہا ان خرم خز تم علیہ اجرن کتاب اللہ بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن کے بدلے میں تمہیں ملی یہ تفسیر حدیث سے ہو جب تفسیر قرآن میں اور حدیث میں موجود ہو تو پھر اس کے خلاف سے کوفتو نہیں ہوتا وہ ڈکوسلا ہوتا ہے کوئی بھی ہوتا کوئی بھی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں آپ نے تمام عالم کے موظفوں کے وظائف مقرر کیے امام خطیب مدرس قاضی مفتی سب کی تنخواہیں اور جو نہیں لیتے تھے انہیں معذور کر لیے جو نہیں لیتے ہیں ان کو معزول کر دیا تفسیر روح المانی سور ممتا انا جب جگہ آئے گی آجز فقیر جل جا کر کے دکھا دے گا آپ کیوں اعزازی استاذ اور مدرس مقرر کرنا مدرسے اور تدریس اور طلباء کے ساتھ محتم کا بدترین ظلم ہے اعزازی مدرس کا کیا مطلب ہے آج اس کی بیوی نہیں چاہتی آج اس کے بچے کے کان میں درد ہے آج وہ کہیں استری شلوار پہن کے جا رہا ہے آج اس کے گھر کو یہ آ رہا ہے پڑھاتا کبھی ہوتے اعزازی ہے اس سے تو پوچھ نہیں سکتے آپ حضرت شیخ نے بھی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ اعزازی و درس رکھنا ناجائز تنخواہ مکرو کرو یہ لینا پڑے گا آپ تاکہ اس کا لحاظ بھی کرے کہ آخر مدرسے کی طرف سے میرے خاطر مزارات بھی تو ہے اعزازی مدرسین درسین کی خیالت ہے تدریس کے ساتھ طالب کے ساتھ علم کے ساتھ ادارے کے ساتھ کبھی بھی اعزازی مدرس افسان علوم کے طول و وارس میں کوئی اعزازی آ جائے اعزازی کو ہم کاغذی کی طرح میدان سے نکال دیں بہت آئے اعزازی میں نے کہا مجھے نہ اعزازی چاہیے اور نہ کاغذی چاہیے اور نہ ان درمیان میں باغی چاہیے مجھے تو وہ مزاجی چاہیے جو سبق تدریس تعلیم طالب کا فائدہ تلاش کرنے میں سرگرداں وہ آدمی چاہیے ولا تَشْتَرُوا آیاتی سمنم قَلِيلًا تیسرا فقہ ہے فقہ میں ہدایات دیکھو کتاب لیجارہ میں ہے کہ ناجائز تو سب چیزوں پر لینا دینا تھا مگر جن جن کی ضرورت محسوس کی گئی جیسے امامت جیسے اذان جیسے تدریس ان پہ اجازت آ گئی تو میں نے اپنے ہدایت میں لکھا ہے کہ یہ صاحب ہدایات کی ضرورت کا بیان ہے دین کی ضرورت اسلام کی ضرورت مسلمان کی ضرورت وہ قرآن خانی بھی ہے عیسال ثواب بھی ہے تمام امور ہے اور وہ ضروریات ہے جو کہتے ضرورت نہیں ہے وہ متضلع کے مذہب پر ہے ہمارے نزدیک قرآن پڑھنے سے زندے کو ثواب ملتا ہے مردہ بخش ہو جاتا ہے معتضلا کہتے لے سلیل اللہ آپ کے پڑھنے سے مجھے فائدہ نہیں تو مجھ سے لے کے آ رہا ہو جس طرح صاحبی ادائے نے کچھ ضرورتیں بتائی اور پھر جواز لکھا اور یہ آیت کے خلاف نہیں ہے اس طرح ہم بھی کچھ چیزیں ضروری جانتے ہیں اور ان کے جواز بلکہ استحباب کے قائلے اور یہ آیت کے عین مطابق تفصیل ہے بلا تشکر روب آیات سمن کلیل وہی آیا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دنیاوی عبور پر لینا دینا جائز ہے لیکن یہ سال ثواب کے لیے جائز نہیں اس کا ایک جواب تو میں نے دے دیا کہ یہ متضلہ کا مذہب ہے اور دوسرا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ امام الاصر المحدث القبیر و الفیح الاطلاق آیا من آیات اللہ حضرت یاقدس مولانا محمد انور شاہ سے نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ میں اس کے ناجائز ہونے کبھی نہیں کہتا اور ان کے شاگرد رشید اور ان کے علوم کے امین ہمارے استاد اور شیخ حضرت بنوری بن نے مارف سنن میں لکھائے والعلت تختی انتا اما جواز کی علت تقاضا کرتی ہے کہ بالکل جائے سب جائے اور سب جائے الحمد للہ اسلام کا مرکز کعبہ ہے اور مسجد نبوی ہے وہاں ختم کی رات دنیا جو وہاں رہتی ہے وہ جانتی ہے بادشاہوں کی طرف سے مرسڈیز سونے بھرے ہوئے بکسے ملکوں کی کوٹیاں اور سرائے محل اور بڑے بڑے ڈالر اور پونڈزوں پر مشتمل بکسے اماموں کو ختم قرآن کی رات پیش کیے جاتے ہیں اور مسجد میں لا کے ان کا اعلان ہوتا ہے مخارج. انڈونیشیا کے بادشاہ کی طرف سے یہ گفٹ اور مراکش کے بادشاہ کی طرف سے یہ سوڈان والوں کی طرف سہیے مصر کی طرف سہیے پھر شہزادے سعودی شہزادے فلاں نے یہ دیا فلاں نے شہزادیاں ان کے اعلانات باقاعد وڑا تشکرو بے آیاتی سمن کا لیلا نہ میری آیتوں پر قیمت تھوڑی بھی وہی آئے فتقو ڈر بجی سے حوصلہ رہا کرو لوگوں سے نہ ڈرو یہ فتو ہے یہ کیا فتو ہے فتو کتاب سنت کے خلاف ہوتا ہے کیا اس آجز کی اس تحریک پر نتو سے ایک کتاب نکلی ہے اس کا نام ہے القاموس فی فلفق اس میں طرفین کے دلائل نکل کر کے ایک ترجیح جواز کو دی ہے الحمد للہ اللہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے الحمدللہ ابھی آپ دیکھیں گے عزیز القدر محمد انور شاہ یہاں سنائیں گے اور ختم سے ایک رات پہلے اعلان ہوگا کہ تمام خاطر مدارات توازو ہمارے قاری مئی دین صاحب کی کی جائے گی وہ حقدار ہے محمد انور شاہ پر جب قرآن سنائے اور سارا جہان ان کو دعائیں دے یہ سرمایہ کون ہے دنیا کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں الحمد اللہ نے دین کی برکت سے سب کچھ دیا ہے یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ضرورت ہے نہیں ہمارے حفاظ ہمارے پر ہمارے بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے دارالفتا کی طرف سے اس کو میں نے پٹک دیا دور ہے دور پہن کا ہے مجھ سے ایک بڑے ادارے کے مفتی نے اسی ادارے کے گیٹ پہ, پہ پوچھا کہ آپ کب سے مفتی ہے میں نے کہا جب سے تجھ جیسے نااہل دارالفتا میں بیٹھ کے اکو بکو سندر بکو لکھنے لگے میرے فتوا تو عام نہیں ہے مفتیوں کے جواب میں مولویوں کے جواب میں میرے فتو صادر ہوتا ہے مت لو میری آیتوں پر قیمت تھوڑی بعض کتابوں میں ہے کہ چالیس روپے سے کم نہ لے چالیس روپے میں تو خیر ہے کیونکہ بعض روایت میں ہے کہ اربعن کثیر خود شمس لیں یہ خیال ہے سرکسی کا اس کا جواب دیا ہے ابن عبدین نے اور اس کتاب کا نام ہے شفاء العلیل وبل الغلیل شفا العلیل وبل الغلیل فی افتال بل بالختمات والتحالیل تحالیل جس مسئلے پر بھی کلام رہتا ہے الحمدللہ موافق و مخالف قدما کے تمام کتب سامنے رہتی ہے مقصود مقابلہ نہیں مقصود دین کی حمایت اور رضاء الہی ہے ورنہ ہم ایک عام طالب علم اور ٹیشو پیپر کے کاغذ سے بھی زیادہ کمزور نکم میں اور بیکار ہے اس میں کوئی شکی نہیں <coughs> یہ کتاب جو ابنیاب دین نے لکھی ہے شفا العلید وبل الغلیل فی ابطالوسی بالختمات و اس سے متاثر ہو کر مفتی محمد شفیع صاحب سے اس طرح غلط فتویٰ صادر ہوا ہے یاد رکھیں اس کتاب سے متاثر ہے اس کتاب کو دیکھنے والے تخصص کے طلباء ہوتے ہیں یہ رسائل ابن عابدین میں ہے وہ اچھی طرح نوٹ کر لے کہ یہ معتدل کی نگابانی میں ہے اس میں اہل سنت کا مذہب کم معتدل کا زیادہ ہے اور ابن عابدین پر اس قسم کے آسار رہتے ہیں بلاط الب سلحق کا بل باطلی ملانا نہیں حق کو باطل سے وہ تخت الحق اور چپاتے ہو حق وان تم اور تم جانتے ہو جی درود نہیں مانتے درود نہیں مانتے درود تو اللہ مسل محمد وہ حق ہے تم نے جو گھڑا ہے وہ نہیں مانتے حق کو باطل سے ملاتے دعا نہیں مانتے دعا نہیں مان دعا, دعا مانتے ہیں جنازے کے بعد نہیں مانتے جن مواقع پہ دعا نہیں وہاں نہیں مانتے بدت والی دعا نہیں مانتے ولا اصل بس الحق قبل باغ ہے کرامات نہیں مانتے کرامات سرانکوں پر ولی اور زرولی سب کی کرامات پر حق ہے البتہ کرامت کے نام پر خدائی اور غلوحیت ماننے والے نہیں ہیں قبر کو سجدان جدا کیا ہے نہ کریں گے یہ ظلم گوار کیا ہے نہ کریں گے یہ کرامت کہتے ہیں قبر پرستی کو قبر پرستی اسلام میں نہیں ہے مد ملانا حق و باطل کے ساتھ حق اور باطل جب مل جاتا ہے تو حق بیٹھ جاتا ہے چائے میں جب پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں چائے پینے کی نہیں ہوگی دودھ میں جب خون کے قطرے ڈلتے ہیں دودھ قابل استعمال نہیں رہتا ہانڈیا میں جب بلی کا پخانہ مل جائے تو کھانے کا نہیں سینکیا بن جاتا ہے حق جب باطل کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو حق کی توہین ہوتی ہے میں نے کہا کہ حق کے تین حق ہیں پہلے اس, اس کو اچھی طرح سمجھنا پھر اس پر استقامت اختیار کرنا پھر اس کے دشمنوں کی نفی و مقابلہ کرنا حق کے سلاختوں حق. حق کے تین حق وہ تخت ملحق کا ہو حق یہ نہیں کہتے ہو کہ یہ سنت کے پابند بدت نہیں مانتے یہ نہیں کہتے ہو کہ یہ پیغمبر کا بتائے وہ درو پڑھنے والے ہیں اور فقہ و سنت کے مطابق جو کرامات ہیں ولایات ہیں بزرگان دین ہیں ان کے فیوز ہیں وہ سران کو پہ مانتے ہیں وان تم کا اور تم جانتے ہو واقی مسلات پابندی سے پڑھو نماز وہاں تکات اور دیتے رہو زکات ور کار رہا کہ روکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اطامرا سبل بر وہ کہتے ہو لوگوں کو نیکی کا وہ تنسو اور بھول بیٹھتے ہو اپنے آپ کو لوگوں کو کہتے ہیں نبی خیر زمان آئے گا برحق پیغمبر ہوگا ان, ان کا ساتھ دینا ہوگا اور نبیا خیر زمان آ گئے اور ان کو اپل لئیے وہ آن تم اور تم پڑھتے ہو کتاب اسی اسی نور میں لکھا ہوا ہے کہ مبارک راتوں میں مسجدوں میں جمع ہونا ناجائز ہے پھر آپ کیوں شب برات اور میرات کے اجتماعات مسجد میں کرتے تمہیں شرم کرنا چاہیے وان تم پتلون الکتاب کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جس میں تمام مخلوقات سے علم غیب کی نفی ہے جملہ انبیاء و مرسلین کے لیے بشریت کا اثبات ہے تمام کائنات کو بے بس و عجز دکھائے خدا کی قدرت کے سامنے الوحیت کے سامنے تم کیسے کسی کو دستگیر کسی قو سے کہتے ہو وان تم تالمون وان تم تتلون الکتاب و فلا تا نقل سے کام لو بس تعین و خدا سے مدد مانگو صبر کر کے و نماز پڑھ کر صبر کے تین مطلب ایک امام شافی نے بیان کیا وہ کہتے ہیں صبر سے مراد سوم ہے کیونکہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ کھانا نہ پینا نہ جائز بیوی سے ملنا اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ صبر استقامت اسلام کا ایک عہدہ ہے وصبر وما صبر کا اللہ صبر خالص دین کا تقاضا ہے تیسرا صبر یہ کہ دعا ایک دفعہ نہیں بار بار مانگو اور اللہ سے مانگتے رہو یہاں تک کہ نعمت عطا ہو جائے حدیث شریف میں ہے اللہ قبول فرماتے جب تک بندہ تھکے نہیں تھکتا یہ کہ کہے میں نے مانگا مجھے نہیں ملتا یہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی یہ غزالی فرماتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے اس شخص کا ایمان سلگ ہو جائے گا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں قبولیت کے تین شکلیں ہیں کبھی بلارد ہو جاتی ہے کبھی دعا ذخیر آخرت بن جاتی ہے کبھی جو مانگا وہ مل جاتا ہے مدد مانگو صبر کر کے نماز پڑھ کر معلوم ہو کہ بہترین دعا نمازوں کے بعد ہے بہترین دعا نمازوں کے بعد ہے چنانچہ مولانا مفتی کے فیات اللہ مفتی اعظم ہند نے دارال دیوبند کی طرف سے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے ان نفا سل مرغوبا حکیم الامت مولانا شرف علی نے امداد الفتاح جلد الصف پانچ سو پچاس پر ایک رسالہ میں ہے اس کا نام ہے استحباب الدعوات باد المکتوبات اور مفتی محمد شفیع صاحب سے ایک عربی رسالے کا اردو ترجمہ کرایا گیا ہے اس لیے سنتوں کے بعد اجتماعی دعا وہ تو متکلم فی ہے بعض انکار کرتے بعض اقرار لیکن مکتوبہ کے بعد ہند میں ایران میں بلوچستان میں افغانستان میں سرحد میں کشمیر میں ان تمام علاقوں میں اہل خیر اہل حق صلح صالحین سے دعا رائے ہے اور بعد مکتوبہ دعا اجتماعی کا انکار کرنا بھی بدعات میں سے یہ بھی مبتدی ہونے کی دلیل ہے کہ وہ فرض نماز کے بعد دعا نہ مانگے یا اجتماعی دعا کو منع کرے اپنے مقام پر تفصیل کروں گا انشاءاللہ اور مدد مانگو صبر کر کے نماز پڑھ کر وہ نہ وہ یہ نماز پڑھنا بڑا گراں ہے اللہ الخاش مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ دین ڈرنے والے وہ ہے ضن نون جو عقیدہ رکھتے زن عقیدہ یقین کے معنیٰ میں ہے میاں تعمل میں ان ملاقو ربھی رب سے مل کے رہیں گے وہ ان راجعون اور بے شکی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں یا بنی اللہ تو صورت بقرہ میں مسائل سمانیہ کا مفصل بیان ہے ابتدائی سو آیات توحید پر مشتمل ہے اس کے بعد بھی توحید ہے لیکن یہ ابتدائی سو آیات میں بہت زیادہ مسئلے توحید اجاگر کیا گیا ہے سورت کا موضوع ہے العبادت المخلصہ صا ل اور یہ سورت میں چار جگہ بیان ہوا ہے یا یو انا سو بدو رب بکم پیری جگہ ہے وہ اللہ حکم الا ہوں واہ دوسری جگہ ہے اللہ اللہ قیوم تیسرا مقام ہے لاہما فماوات و ماف لرد یہ چوتھا مقام ہے سورت مصدر ہے حروف مقاص ہے جن کا متعین معنی اللہ ہی جانتا ہے اور یہ حکمت کا تقاضا ہے ابتدائی پانچ آیات اور صاف مومنین پر مشتمل ہے دو آیتوں میں ضم میں کفرا ہے ایک رکو میں دس نشانیاں دو مثال منافقوں کی ہے اور سورت کے موضوع کا بیان ہے یا یونا سو بدھو ربک تحدید کی گئی وہ ان کن تم فی ربشرین جنہوں نے متطاعت کی ان کے لیے تفشیر اور جنہوں نے انحراف کیا تنظیم کی گئی اور نیامت نیام عامہ بیانوی اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق خلافت مسجودی ملائق ہونا اور داخل جنت ہونا اور ان کی توبہ قبول ہونا اور اس پر بنی اسرائیل کی تفریح کے اے پیغمبروں کی اولاد تم کیوں نبی خیر زمان سے منہ مو موڑتے ہو ایمان لانے کے بجائے کفر کرتے ہو اور اطاعت کے بجائے تلویز کرتے ہو بیان کے بجائے کتمان کرتے ہو یہ تمہاری عبادات میں سخت ترین خلد ہے واقف مسلحات زکاور کا عمار رہا امر بالمعروف نہ نن بن کر پہلا مستحق انسان خود ہے آپ کیوں نظر انداز ہو رہے ہے اور اس سلسلے میں آخرت کا خوف یاد دلایا گیا الین ظلم نہ ملا پورب بے وان نہ ملے یہ بنی اسرائیل سے پہلا خطاب تھا کیونکہ صورت میں بہت زیادہ رد یہود کا ہے جو فاتحہ کے اندر مغدوبین کے عنوان سے بیان ہوئے تھے اور یہود کے رد میں پہلا رد جس میں نعام مجملہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ اقسامات کیے تھے تم کیوں انحراف کر کے ناشکر شکر بنتے ہو اور دوسرا رکو شروع ہوا اور اس میں انعامات مفصلا ہے یا بنی اسرائیل اسرائی لسکرو نعمت اللہ الحمدعلیکم اے یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے انعام کیے تم پر ونی فدل اور میں نے برتری دی تم کو کائنات پر یہ مضمون ترقی کہلاتا ہے وہ تکوی عمن ڈروس دن کے آنے سے لاتک دی نفسن نفسن شیا کام نہیں آئے گا کوئی بھی کسی سے کچھ ولاقبل منہا شفا تن نہ کسی کی سفارش چلے گی ولاو فضما دلن نہ کسی سے توان جرم لیا جائے گا ولاؤن یونسرون اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی یہ چار طریقے ہیں دنیا میں کسی کے تعاون کرنے کے آدمی خود پیش ہوتا ہے میں کرتا ہوں کہ نفس انشیا نفسن پھر سفارش لگتی ہے کسی بڑے کی وجاہت اس کے مقام اور مرتبے سے کام لیے جاتے ولائق بلحا شفا پھر جرمانہ بھرا جاتا ہے ولاو ہزمن حاضر پھر لوگوں کو پارٹی کو ملا کر کے اور عدالت کے خلاف نعرے لگاتے ہیں اور جس کے خلاف چاط کے ہنگامہ کرتے ولا امی انسر ایسی طاقت آزمائی بھی نہیں کی جا سکے گی وید نجنا کم مینالاؤ نے سم سولاب یاد کرو جب ہم نے بچایا تم کو فرونیوں سے جو پہنچا رہے تھے تم کو طرح طرح کی تکلیفیں یسوم نکم سام سوم کے مانے کسی کو پریشان کرنا مراد یہاں یرسلونکم کا مانا ہے جو پریشان کرتے تھے تمہیں سو الزاب طرح طرح سزائے دے کر یو ضب وہ کیا اس کا بیان کیا یو ضب بھی ہوں کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو ویست نشا کم زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو وہ فیضال بلاؤں بلاؤ میں رب کم اور تمہارے ایسا ہونے میں آزمائش کی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی عظیم صفت ہے بلاؤن کی فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا وہ آگے چل کر سلطنت دسر پر قابض ہوگا تو اس نے حکم دے دی دیا کہ اسرائیلی ہو کیا کوئی بچہ پیدا نہ ہو آئے آئے نہ ہم بچوں کو قتل کرنے لگا وہی دفارہ کرنا بے اور یاد کرو جب ہم نے جیرہ پاڑا تمہارے لیے دریا کو باہر احمر کو اس کا ایک حصہ دریائی ای نیل بھی ہے جی نہ کو بس ہم نے بچایا تم کو واگ رکھنا اور ڈبو دیا ہم نے فرونیوں کو وان تم تنظر اور تم دیکھتے ہی رہے یہ تو نہیں دیکھتے تھے لیکن واقعہ ایسا زبردست ہے جیسے عام کو دیکھا حال علیہ السلام اپنے متبین کو لے کے روانہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بحر احمر میں ان کو راستے دے دیے وہ پار لگ گئے پیچھے فرون لشکروں کے ساتھ آیا وہ ڈوب گیا تفصیل خود قرآن میں آ رہی اربئی یاد کرنے کا ہے جب ہم نے وعدہ لیا موسا علیہ السلام نے چالیس راتوں کا سبحان اللہ کہتے ہیں وعدہ تو تیس کا تھا لیکن محبت کے اوقات بڑھ جائے تو اچھا ہے نہ کہ گٹ جائے بعض مفشریف نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں مسواک روزے کی حالت میں ناجائز تھی اور موسا علیہ السلام نے مسواک کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے ایسا تفسیری روایت تو ہے لیکن حدیث نے اس کو قبول نہیں کیا ہے <coughs> لا الہ الا اللہ محبت کی گڑیاں بڑھ جائے تو اچھا ہے دن کو اگر جنازہ آیا تو جنازے کا حکم یہ ہے جلدی دفناؤ غم جلدی لپیٹو جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے تدفین سنت ہے انتظار کرنا کہ نماز کے بعد نمازی بڑھ جائے بےحد بات کی کہ یہ بےود بات شریعت کو عقل سے ہے جمعے کی گڑی مردے کو قبر میں ملنا چاہیے اور نکات جمعے کے دن اثر کے بعد وہ مقبول گڑی قبولیت کی تو خوشی دراز ہوتی ہے لذیذ کا یا دراز تر گفت چنا کے ہر سے اصا گفت موسا در تو ماتل کبھی امین یا موسا آلہیا سایہ ایک اتب کلیہ دو شا علی نمی تین ولیفی ہم آر بات چار چار مذہب چار فکے اور خاک پڑ جائے اور جل جائے جل جانے والے یہ چار فکوں سے چار مذاہب سے چار سلاسل سے اسلام کی ضرورت اللہ نے پوری فرمائی یہ تکوین کا مسئلہ ہے مُوسَى موسل لَيْلَة یاد کرنے کہیں جب ہم نے وعد وہ دلیہ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا علیہ السلام دن رات محنت کرتے تھے ابھی اسرائیل تو ہر قوم تھی تسمس تس نہیں ہو رہی تھی حضرت تھک گئے ہک تعلی نے کہا آ جاؤ یہاں کوئی طور میں بات چیت ہو جائے گی ذرا آرام کر تھوڑی تسلی سے تھوڑا سا آرام کر دو اور محبت کے لمحوں میں رات مؤثر ہے اللہ لاش کی ن یا لیت تو تدوم کا طا تو بے ہنگامے پرداش نہ می کے کز از شب گزست محبت کے لمحوں میں رات موثر ہے کیونکہ رات پردا کوش ہے اللہ اللہ شاہ عطاء اللہ شاہ کی تقریر تھی عشاہ کی نماز پڑھ کر اسی میدان میں شاہ صاحب نے بیان شروع کیا چار ساڑھے چار گھنٹے پانچ گھنٹے بیان ہوا ہوگا کہیں سے اذان کی آواز آئی لوگوں نے شور مچائے شاہ صاحب خبردار بن نہ کرنا تقریر جاری رکھی ہے ایسی تقریر تھی تو بلا کی تدری ہوئی ایسے جیسے انسانوں کے دل و دماغ پر قدرت اللہ نے عطا کی تھی تو شاہ صاحب شاعر بھی تھے بہت اچھے یک دم چیخ پڑے اور فلبدی شعر کہا شب و سال بہت کم ہے آسماں سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شبھی جدائی یاد کرنے کا ہے جب ہم نے وعدہ لیا علیہ السلام سے چالیس راتوں کا سمت تہست بلے جل بمبادی پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود حضرت کے جانے کے بعد وان تم ظالمون اے اسرائیلی ہو تم بڑے بے انصاف ہو حضرت تیس دن کے لیے گئے تو چالیس ہو گئے سبحان اللہ چالیس دن کے اندر اندر یہ آپ تفسیر سے انشاءاللہ شاء ہو جائے اللہ کے حکم سے چالیس دن میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے یہ نطفہ چالیس دن تک ایک حال میں ہوتا ہے پھر دوسرے پھر تیسرے پھر چوتھے چالیس دن جب آدمی تبلیغ میں گزارے تو پھر اس کا لبول حجت تبلیغ کا ہو جاتا ہے آئی سوال تبلیغی رنگ چڑھنا لگتا ہے جب چار مہینے کا ہو جائے پھر تقریر بھی تبلیغی کرتا ہے اور جب سال گزارے مولوی تو جتنا علم بڑا ہوتا ہے بہت میں ادا سب بھول جاتا ہے نہ موہ کی شدی نہ دانش بل چار پائے برو کے تب بیچلے ہائے ہائے اور جب ہم نے وعدہ لیا علیہ السلام سے چالیس راتوں کا ذکا کا پورا مہینہ اور ذلحج کے دس دن پھر تم نے بنایا بچڑے کو محبود بعد حضرت کے جانے کے وان تم ظالمون کیونکہ سابری نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور وہ بہ بہ کرنے لگا تو اس سے ان کو بہت ہی زیادہ مغالتا ہوا سم معاف ام پھر ہم نے معاف کیا تم کو ممباد کا باد اس کے لال قم تشکروں تمہیں شکر کرنا چاہیے یاد کرنے کہیں جب ہم نے دی موسا علیہ السلام کو کتاب اور فرقان جیسے قرآن کا ایک نام فرقان ہے وانزل الفرقان شاید توریت کا بھی ایک نام فرقان ہے یا کتاب سے مراد احکام اور فرقان سے مراد ان کے دلائل یا کتاب سے مراد توریت اور فرقان سے مراد موسا علیہ السلام کے معجزات یاد کرنے کا ہے جب ہم نے دی ہے کہ اوشا کو کتابوں فرقان لکھنتخت دوں تاکہ تم ہدایت پاؤ معلوم ہوا کہ کتابوں میں ہدایت ہے یہ کہنا کہ نہ کتابوں سے نہ وزوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اس شاعر کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے کتاب ہدایت کے لیے بھیجی شہر میں فطور پایا جاتا ہے بزرگوں کے منفوظات اور فرمودات کارگر نہیں ہیں بزرگوں کو بھی قرآن و سنت پڑھانا پڑے گا اور خانقاہوں میں اور جانکاہوں میں اور چیزیں تو ہے قرآن نہیں ہیں اس لیے وہ بھی قابل اصلاح ہے <تصفح> قالم اُسال قوم ہی یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے یا قو میں میری قوم نکم سلم تم انف سکم جلال تم نے ظلم کیا اپنے ساتھ بنا کر بچڑے کو مبوت کو پستوبا کرو اپنے پیدا کرنے والے کے حضور مشہم جب وہاں مہینے کی جگہ چالیس دن گزارنے لگے اور پیچھے سامیری نے بچڑے سے ان کو بہکایا اور حضرت واپس آئے تو حکم آیا کہ جنہوں نے بچڑے کا سجدہ کیا ہے وہ اپنی خوشی سے جنہوں نے سجدہ نہیں کیا ہے ان کے ہاتھوں میں تلوار دے کر کے وہ انہیں قتل کر لیں یہ اس زمانے میں اس قسم کے گناہ کی توبے کا طریقہ تھا اس زمانے میں اس قسم کے گناہ کی توبے کا طریقہ تھا یا مرتب کی سزا تھی آیا دائر ہے دو مسلوں میں اس سلسلے میں مولانا شبیر احمد عثمانی پاکستان کے شیخ الاسلام اور دارال دیوبند کے متقلب اور مفسر اور مشہور زمانہ مرزائی بولی محمد علی لاہوری بیان القرآن والے کے درمیان مکالمہ اور مقاطبہ ہوا ہے جو حضرت شیخ کی کتاب اش میں موجود ہے مرزائیوں کے خلاف مولانا شبیر احمد کی کتاب اش یاد کرو جب فرمایا موسا علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے اے لوگوں تم نے ظلم کیا اپنے ساتھ بنا کر بچڑے کو معبود بستوبا کرو پیدا کرنے والے کے حضور اور تو کا طریقہ یہ فخت لو مارو ایک دوسرے کو یعنی سدھ نہ کرنے والے سدھ کرنے والوں کو قتل کر لے لالکم خیر اللہ کم یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان دبارے کم پیدا کرنے والے کے حضور فتح بل وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا ان نہ ہوں ہوا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا نہ ہم والا ہے یہ ایک احسان کم ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی وہ کل تم یا منسا یاد کرو جب کہا تم نے اے موسا لن الکا حتہ نر اللہ جہرتن ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ دیکھ لے اللہ کو کلی آنکھوں سے جہرات کھلی آنکھوں سے السلام نے ان کو بتایا کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں کوئی طور پر تو انہوں نے کہا ہم بھی سننا چاہتے چنانچہ یہ ساتھ چلے گئے باتیں سن لی لیکن کہ باتوں سے کام نہیں چلے گا دیکھنا پڑے گا یہ بدتمیزی تھی فا حضرت کو مسوائے ختوں بس آن پکڑا تم کو آسمانی بجلی نے وان تنظرون اور تم دیکھتے رہ گئے سب کے سب بے ہوش ہو گئے جانے نکل گئی دموسا کی دعا اور التجا سے اللہ نے ان کو زندہ کیا تم باسنا کم نمبا موتکم گم پھر اٹھایا تم کو تمہارے مرنے کے بعد لال تشکرون تشکر مردے کا ہونا انبیاء کا موجے اور اولیاء کی کرامت ہو سکتی ہے ایک اور احسان وزل للنا الیکل گماما ہم نے سائبان بنایا تم پر پادلوں کا سخت دودھ تھی تپش ٹپک رہی تھی یہ جل جلس رہے تھے اوشا کی دعا سے بادل ساتھ ساتھ آئے وان للنا الیک امل من سلوا اور اتارا تم پر منو من او من میٹھی چیز اور پیکی جیسے زردہ اور بریانی جیسے حلوا اور قورمہ جیسے پھل اور چٹ پٹے وہ فصرین کو جو سا کھانا پسند تھا اس کا ذکر کیا ہے کلوم ان طیبات یہ بات مارا کو کھاؤ ان صاف ستری چیزوں میں جو ہم نے تمہیں دی ظلمونا انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلا کم کانوں خصاؤں ظلمون لیکن اپنے ساتھ ظلم کرنے لگے وہ ظلم اس طرح کہ انہوں نے اس نعمت من و کی ناشکری شکریہ کی ایک اور اقسام و حید کل میں کھلو حاضر کریا یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں امام قطاطہ کہتے ہیں بیت المقدس ہے دوسرے ایما کہتے ہیں بیت المقدس کے قریب میں ایک بستی تھی اریحا وہ براد ہے ہم نے کہا داخل ہو اس بستی میں پکاؤ اس میں سے جہاں تم چاہو کھل کر ودولبا ب سجدن داخل ہو جاؤ شہر میں شہر کے دروازے تے سجدہ کر کے یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ کسی نیا مقام شہر گاؤں میں جا کر آپ اس کی مسجد میں یا ان کے گھر پر دو رکعت نفل پڑھ لے دعا فرمائے اللہ انی اوز بے قمقاب فکنت عباد کا و شر بلاد کا اللہ مرحم عبادت و بلاد کا ہم تک جی و لائے خدا اس شہر اور شہر والوں کی تکالیف سے پریشانیوں سے ہمیں بچا تو یہ مطلب ہوگا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ شکریہ کے نفل پڑھ لو تہیت البلد پڑھ لو تہیت البلد وکولو حطت اور کہو معاف فرمائیے حت یا خت تو کے مانے گنا معاف کرنا اور کہو کہ معافی چاہتے ہیں نقص لکم خطایا کو معاف کر دیں گے تم کو تمہاری غلطیاں وسن عزیز اور اور بھی بڑھا کے دے دیں گے نعمتیں اقسنیوں کو محسنین محسن کا جمع ہے افسانہ یوحسن سے محسن آتا ہے اقسنیوں کو اور بھی ملے گا وقفے میں بھی چائے پی لی ہے سر کے بعد والی چائے برقرار ہے رمضان شریف شروع ہو جائے گا و من و سلمان ال ہونے شروع ہو جائے گا اور یہ کم علوم ہے جو آپ کو آیات کے تخت ملتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تاکیدات کی ایک یہ کہ وہاں پہنچ کر دو رکعت پڑھ لو اور دوسرا یہ کہ زبان سے پڑھو ہی حتتن حتتن اللہؤ محت اننا ختیات نہ خدایا ہمارے گناہ ماں فرما فبدل غیر لهم بدل منہ بدل ڈالا ظالموں نے وہ بات جون سے کہی گئی تھی شہر میں جا کر دو رکاط پڑھنے کے بجائے رینگتے ہوئے چلے گئے ریٹے ہوئے رینٹا ہوا پختو کی کونا کسی لاڑا پختو کیوں کو اس سے بار ہی خبر ہے سارا کون ریستا ہوتا فلاح با کون ہے بل سکاری اس سے اوزو مراد نہیں ہے نا اوزو نہیں ہے مراد بلکہ آخر مراد ہے جیسے عربی میں دبر شے آخر شے دبر المکتوبات دبر السلوات دبر الیالی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی منہاج میں لکھا ہے کہ دبر کا اطلاق اوزو پر نہیں ہے بہت شاد ہے دبر کا اطلاق آخر پر ہے آخر پر لا الا لہ ان کو کہا گیا کہ سیدھا ہو کے چلو ٹیڑے ہو گئے کہا دو رکھا پڑو ریگتے ہوئے گئے ان کو کہا ہت تو تن کا ہو انہوں نے کہا ہب بتن و شہر اتن گندم اور جو روٹی اور سالد بوٹی اور سوٹی یہ چاہیے فبدل پس بدل بس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا کوم جو کہی گئی تھی ان سے کیا کہا گیا تھا على محمد وال محمد اخیر تک پڑھنے لگے السلہ والسلام السلام علیہ رسول اللہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پیغمبر نے کہا بیٹھ کر پڑھو اسلام میں کوئی مذہب نہیں جس میں قاعدہ کھڑے ہو کر ہو لیکن یہ پڑھتے ہیں تو کھڑے ہونے کو ضروری سمجھتے ہیں فبدل لذیذ کو لن غیر الزی کی للو اپنا اپنا پڑھو آہستہ پڑھو یہ جماؤ کر ہلکا باندھ کر چل چلا کر فبدل الزی غیر کوزی تھی للغو بدل ڈالا ظالموں نے وہ بات تو کہی گئی تھی برخلاف اس کے جو کہی گئی علماء نے آیت کے ذیل میں بداق کا رد کیا ہے احکام القرآن جساس جس میں ہے یہ آیت اصل ہے رد بداعت میں احکام القرآن ابن الربی مالکی نے کہا ہے یہ آیت اصل ہے رد بدعات میں اس آیت کا تقاضہ یہ ہے کہ شریعت کے اصطلاحات کو برقرار رکھا جائے شریعت میں ازان سنت ہے پانچ نمازوں کے لیے اذان سے پہلے یا ازان کے بعد کو یا آہستہ پڑھے اپنا پڑھے تو حرج نہیں ازان کے بعد درود آتا ہے سم سلو لیکن کسی روایت میں بھی اذان سے پہلے سلا تو سلام کا ذکر نہیں فبدل له بدل الزین ضلع مولن غیر الزی کی للو بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات برخلاف اس کے جو ان کو کہی گئی پھر ظالموں کو خدا چھوڑتا نہیں فانزلنا ضلنا الذین ظلمو پسو تارہ ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجزن آفت رجزن اصاف من السماء آسمان سے بما کروں سکون بہت ہے ان کی بےراہ روی کرنے کے اس بہرہ روی کی مثال ہے یاد کرنے کا ہے جب پانی مانگا موسی علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے لیے منو سلوا کا تو انتظام ہوا موسی علیہ السلام سے کہا کہ پانی بھی تو چاہیے پکل سواں کل حجر ہم نے کہا ہماری لاٹھی سے, سے پتھر حضرت نے پتھر پر لاٹھی سے ضرب لگائے بارہ فن فجر تم ہو بہ پڑے اس سے اسنتا شرتا بارائن چشمے دولت چینی رواج ادال مک لو نا سم شرب ہوم پتہ سر معلوم شو ہر ڈالتا اخ پل گودھر پتہ کی سر معلوم شو ہر ڈالتا اخ پل گو قدا علم تحقیق معلوم ہوا کلو ناسن ہر جتے کو مشربہ اپنا گھاٹ پانی پینے کی جگہ تاکہ لڑے نہیں جھگڑے نہیں جائز کاموں میں قوموں کا لحاظ مناسب ہے یہ جائز کام تھا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جائز کاموں میں بلوچوں کو ان کے حقوق پنجابیوں کو ان کے حقوق ہندوستانیوں کو ان کے حقوق پختونوں کو ان کے حقوق یہ جائز طریقے سے جو جائز مطالبہ ہے وہ دے دیا جائے اب انہوں نے نام رکھا خیبر پختونخوا بھائی خیبر کائی کے لیے خیبر کو تو پیغمبر نے کچرے مقام پہ کا ہے خار بعد دباؤ برباد ہو جائے تو کبھی زلزلے آئیں گے اور کبھی سیلاب آئیں گا ہزار خبر ایک کو نٹیں گا روغ میدان مانے میں تخدے گری اب انہیں اور ڈوبے گڑ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کا کیا ہے تو حجی شریف میں تو ہے کہ جب حباس غالب آ جائے گی تمہارے اچھے بھی مریں گے سمت تو باسون آلانیات قیامت کے دن پر اچھے اچھوں کے ساتھ اٹھیں گے دنیا کا عذاب تو عام ہوتا ہے اللہ اللہ کلو و شربو کھاؤ اور پیو میرے رزق لائے اللہ, اللہ کے دیے ہوئے سے ولاسو فلرد مفسدین مت پھر زمین میں فسادی بن کر شاہ عبد القادر محدث دلوی موزاح میں لکھتے یہ لوگ راہ تھے کسی کو دیکھا کہ پیسے ویسے لے کے جا رہے ہیں تو بینک کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ٹی پست راشن کوف لے کی یہ وہی بکیا ہے بکایا ہے ڈاکو ہے راہ کھاؤ پیو لوگوں کو مت لوٹو کھاؤ اور پیو کھانا بھی ہلا لو پینا بھی ہلا لو لیکن کھانے سے پہلے پانی پینا پیغمبر نے پسند نہیں کیا اتبن لیب نیل قی اور کھانے کے فوراً بعد بھی پانی پینا پسند نہیں کروایا درمیان میں چھند قطرے یو سو ساس کی لکما نوالہ نگالنے کے لیے درست ہے اب بھی تحقیق آ رہی ہے حکما اور ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ جتنا کم سے کم پانی ہو اتنا بہتر ہوگا کیونکہ پانی سے کھانا پیٹ میں پھیل جاتا ہے سوج جاتا ہے اور چٹانگ شیر بن جاتا ہے سیر چار کلو بن جاتا ہے چار کلو میدے میں کہاں برداشت ہوگا یہ بات اس درس کی خصوصی ہے اس سے پہلے یہ اطلاع اس تفصیل کے ساتھ مجھے نہیں تھی اس دفعہ سفر عمرہ میں ادب النبوی ابن قیم کی بل اجتیاب دیکھی سینکڑوں مسائل کی طرف توجہ ہو گئی مثلاً بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کھانا کھا کے بالکل حرکت نہ کرے مولانا نے بھی مجھے اس دن ڈرسم الخان میں کہا لیکن طب النبوی میں لکھا ہے کہ کھانا کھا کے حرکت کرنا ضروری ہے کم از کم سو قدم لے لیں اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھ لیں قیام اللیل ہو تو آٹھ رکعت تعجد ہو تو بارہ رکعت دونوں ملا کے تراوی پڑھی جاتی ہے اس لیے تراوی کی راتوں میں نہ قیام الل ہے اور نہ تعجد یہ بھی ایک مسئلہ ہے یہ بیس رکعت آٹھ رکعت قیام اللیل بار رکعت تعجد ملا کے صحابیں پڑی کلو اشربو کھاؤ اور پیو کھاؤ کا یہ مطلب نہیں کہ دیکھ سارا ختم کرو اور پینے کا یہ مطلب نہیں کہ اونٹ کی طرح اتنا پانی پیو کہ واپس آنے لگے باندازہ کھاؤ باندازہ پیو جب ضرورت ہو یہ اللہ کا بر رسک اللہ اللہ کے دیئے ہوئے سے ولا تا سوف لرد مت پھرو زمین میں لٹیرے بن کر ویز کل تم یا موسا یاد کرو جب تم نے کہا اے منسا لنس برہ لا تو آپ واہ دن ہارگز صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر حالانکہ دو کھانے تھے من اور سلوار دو کھانے ہیں طالب علم شکر گزار ہیں یار کے مدرسے میں کھانے کا کیا طریقہ ہے صبح و شام صبح و شام صبح و شام, صبح و شام دوسرا بھی ایک اور ہے اسی طرح لیکن وہ عبد ہے میرے پیٹ سے نکلا ہے اس سے پوچھا او جی کئی صبح اور پھر او تو رو جا کے رات کو اتنا دیر سے دیتے ہیں یہ دیکھو ذرا عبد کو دیکھو نہ شکر کو دیکھو شکر کی زبان شیرین ہوتی ہے نہ شکری کی زبان تلخ ہو جاتی ہے یاد کرو جب تم کہنے لگے اے موسا ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر ذرا ڈش بدلو اتنی دعوت رمضان شریف میں تفصیل والوں کی ہوتی ہے یہ درخواست لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے دال بناؤ پھر بھی دال نہیں بنتی الحمدللہ للہ درخواست نامنظور ہو جائے شہری میں بچڑیاں کٹتی ہیں بہترین کیونکہ مرغیوں میں مرغی والے بئیمان مری ہوئی مرغی ڈالتے ہیں مردار مرغی اپنے سامنے اپنے دوستوں کے کلمات مبارکات کے ساتھ اور وہ ان کی سہری میں سالن دہی تیار ہوتا ہے اور ہر رات کو ہمارے عزیز دوست کی طرف سے بہت سارے دیگ کے دیگ آتے اللہ سب صاحب خیر کو توفیق دے ان کی قربانیاں محنت قبول فرمائیں اور انہیں اس بہترین اعمال پر بہترین اجر دونوں جہانوں میں دیں فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بکار پکارے ہمارے رب کو یوح لنا مم تم بھی تلرد نکالے ہمارے وہ جو گاتی ہے زمین کیونکہ منو سلوا تو تیار آتے تھے مم بکل ہاں سبزیوں میں سے وہ کیسا اور بقل اسولن سبزی کو کہتے ہیں اور حقیقت میں تو ترے کو کہتے تھرا کیرا کھیرہ وہ پھوم اور لسن میں سے وعدہ سے ہاں مسور میں سے وہ ہاں پیاز میں سے منہ کا مزہ خراب ہو گیا تھا ان کا یہ چھٹ پٹی چیزیں مانگی چھٹ پٹی چیزیں مانگی ان میں لسن اور پیاز سے چونکہ بو پیدا ہوتی ہے پیغمبر نے سخ ناپسند فرمائی اور آپ نے فرمایا من اکلا من ہی شجر البنتنا فلا اقرا بند یہ مسجد نہ بدبودار چیز کھا کے آئے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے تو ایک مسئلہ علماء نے یہ نکالا کہ نماز کے اوقات میں کھانا مکرو ہے دوسرا یہ کہ اگر مسجد جانا نہیں ہے نماز کے بعد ہے تو بالکل درست اور صحیح ہے تیسرا یہ کہ جائز تو ہے پسندیدہ نہیں ہے چوتھا یہ کہ یہ پابندیاں کچے پر ہیں پک گئی تو جائز ہے کیونکہ ایک روایت میں ہے امیتو ہا بتافا پکا کے مار ڈالو یعنی اس کی بدبو ختم کرو آپ نے خود پکے ہوئے سالن سے بھی انکار کیا ہے اور جب صحابہ بھی انکار کرنے لگے تو فرمایا اونا جی ملا تو نا جون جن کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے تمہاری تو نہیں ہوتی اور پہاوی اور ابو داود میں ہے یا علی کلس اے علی لسن کھاؤ لو لا یا تینی ملک میرے پاس بھی فرشتہ نہ آتا میں بھی کھا لیتا ملائے کا تلائے مما یا تزا بھی ہی بنوا دم جس طرح تمہیں بدبو سے تکلیف ہوتی ہے اس طرح فرشتوں کو بھی گرانی پیش آتی ہے اس لیے سنت طریقہ کہ نماز میں اجتماع میں درس میں مسجد آنے کے لیے خوشبو میں مہنگائی جائے الحمدللہ بقل ترکاریاں کیسا کھیرا پختوں کے وتا بادرنگ ہوئی کلب ترم ہوئی اور لسن و ادرس ہاں اور دالیں یا مسور مسور کی دال پر سرور ہے لیکن آنکھوں کی روشنی کے لیے طب میں لکھا ہوا ہے مزر ہے خاص کر جب تیز ہو بہت بسل بسل پیاز مقوی قلب ہے مقوی قلب ہے اور دل کی بیماریوں کا علاج ہے یا لئیتا لم تترے الجراحات القدیمہ افسوس کے پرانے زخموں کو بھی تازہ کرتا ہے تھوڑے پھونسی ہیں دانے بھی نکالتا ہے قوت باہ میں بھی نہایت مفید ہے دل والوں کے لیے خاص کر شوگر والوں کے لیے بھی لہسن مفید ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ صاف کر کے اسے دانتوں میں چبائے ویسے کھائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا وہ تو نکل جائے گا اپنے راستے سے, سے نہیں چبائے تاکہ لعاب میں مل جائے اس کے ذرے اس کا ریلہ اور یہ لو تر پھر خون میں ملتا ہے اور خون کی اصلاح کی ضرورت ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستلو الذي ہوا ادنا بلدی ہوا خیر آیا بدل نہ چاہتے ہو جو بہت گٹیا ہے اسے چھوڑ کر جو بہت آلہ ہے او منو سلوا تیار کھانا بریانی زردہ او پلاؤ اور حلوا بٹھیر اور شوربے قسم قسم کے پرندوں کے سالن لو پھل فروٹ او چھوڑا لیسن پیاز ریج رنگ روپ کا تب اسی بت تیار ہے ڈوڈائی براخ لیا دادی گنم آسمان نازری دل اللہ اکبر یہ کم بختانو خلا وند خراب شو اے بھی تم اتر جاؤ اس شہر میں فائنل کم ماسال تم تمہیں وہ ملے گا جو تم نے مانگا ایک شہر کا کہا گیا کوئی کہتے رہی ہاتھ تھا کوئی کوئی اور تھا وہاں کھیتی باڑی کا انتظام بڑا تھا وہ بری بتا ماری گئی ان پر خواری اور ذلت ذلت اور خواری ذلت مشقت مسکنت غریبی سلمنا غم دما مجانشل پپاؤ کی خوڑل پتاؤ جس کے سومن گندم ہو گئے اس نے کہا ایک پاؤ ہوا تھا اور کسان سے پوچھو کاشکاروں سے آئے ہائے مارے گا ان لم و قرض سارا قرض رہے گا بلنا نما ربود آپ نے ایک گھر دیکھا جس میں حل سہاگا یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی کھیتی باڑی کی آپ نے کہا جس گھر پہ یہ ہوگا وہ زلی بخار ہوگا کبھی نہ ان کے اوقات صحیح ہوتے ہیں سب برتوں میں سب سے زیادہ مشقت میں آج بھی کھیتی باڑی والے ہیں پنجاب سے غریب ٹرک بھر دیتے ہیں ٹماٹر سے کراچی پہنچ کر کے کبھی وہ اتنے پیسے بھی نہیں کرتے جتنے پیسے ٹرک والے نے دے اور روتے رہتے ہیں مشقت کا کام ہے اس لیے امام ابو حنیفہ نے پسند نہیں کی زراعت اور اماموں نے کہا کہ کیڑے مکوڑے پرن چرن درن سب کھاتے ہیں سارا جہان ان سے آباد ہے سبزیاں ترکاری نو تو گوشت کھانے والے سب تھوڑے پورسی اور دل کے مریض ہو جائیں گے ہر گلے رنگ بوئیں دیگر فہ نلا کما سال تم اللہ نے کہے سامنے شہر میں چلے جاؤ وہاں زمین زیادہ ہے فہن نلا کما سال تم تمہارے لیے بھو جو تم نے مانگا وہ توری بتا رہی ہزت المسکنا مار دی گئی ان کے اوپر رخواری اور حاجیز وا بے غد اللہ لوٹ گئے ناراضگی لے کر خدا کی تو بتو کسانوں کی نہ نماز نہ جماعت نہ کپڑے پاک ہم وقت دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں غالب بِأَنَّهُمْ كَانُوا نوں ایک فرون بےلہ اس لیے کہ یہ کفر کر دیتے اللہ کی آیات کے ساتھ اس وقت کے یہود وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ لک اور قتل کرتے پیغمبروں کو ناہک پیغمبر جب بھی قتل ہوگا ناحک ہی ہوگا یہاں تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی لال قباس وانو یا تور یہ بج ان کی نافرمانی اور یہ کہ حد سے بڑھنے والے تھے ان اللہ دینا منو وہ لوگ جو ایمان لائے ولین ہاد اور وہ لوگ جو جہودی ہے سوارا اور عیسائی ہے وہ سواب سوابی ہے من آمن بلاہ ول آخر جو کوئی مان لایا اللہ آخرت کے دل پر وامل سوال اور عمل کیا انیک فل ہم اجرم ان ان کا اجر ہو کر اب کے ہاں فن علیہ نہ ان پر خوف ہو کر نہ وہ غمگین ہوں گے یہ دعوت اللہ کا ایک مظہر ہے دعوت اللہ میں آج بھی بیٹے کو بھی خطاب وہی کرتا ہے جو پرائے کو کرتا ہے نمازی کو بھی ایسا سمجھاتے ہیں جیسے بے نمازی کو مہمان اور میزبان دونوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا من آمن بلّہ انو یا یہ کہ دعوت اللہ تو خیر کا کام ہے مسلمان زیادہ مستحق ہے جو لوگ تبلیغ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مسجدوں میں جا کر مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں ان کا رد ہے کہ مسجدوں میں جانا اور مسلمانوں کا سمجھانا زیادہ ضروری ہے بہ بازار مارکیٹ کارخانہ ہوٹل دکان مارکیٹ کے کیونکہ وہ لوگ مانے نہ مانے احتمال ہے مسجد والے تو مانے ہی مانے یقین ہے اور یقین احتمال سے زیادہ فائدہ مند ہے ان الزین عام انشک وہ لوگ جو ایمان لائے اشارہ ہے کہ اصل تو ایمان ہے و لذین ہاد اور وہ جو یہودی ہے یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا اس مناسبت سے پھر سب بیٹوں کے بیٹوں کو یہود کہا جانے لگا ون نسوارا اور نسوارا عیسا مسیح اور ان کی والدہ مائی مریم جس بستی میں رہے تھے اس کا نام تھا ناصرہ ون نسوارا اس لیے کہلائے یا ایک حضرت عیسا مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے متتبین ہواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ قال الحواریون یون انصار اللہ اس لیے نسوارا کہلائے لائے اور سوابئی لوگ یہ اسلم تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے بابل میں رہتے تھے پانچوں وقت کی نماز کے قائل تھے قربانیوں کے قائل تھے حرام و حلال جانتے تھے لیکن بجائے خدا کے ستارہ پرست تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ مواہد تھے بعد میں انہوں نے ابراہیمیت اور نمرودیت کو ملا کے آگے بڑھے اس لیے رائے راس سے بھٹک گئے امام رازی نے سوابین کا حال تفصیل سے لکھا ہے کبیر میں عبد الکریم شیرستانی نے سوابین اور مسلمان ہونافا کا مقابلہ نقل کیا ہے تفسیر حقانی میں مفصر حقانی نے تفصیل لکھا حکیم الامت نے بھی بیان القرآن میں لکھا کہ یہاں تفصیل تفصیل حقانی میں دیکھ لی جائے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہے اور وہ جو نصرانی ہے اور جو سوابی ہے من آمن اب اللہ ولی جو کوئی مان لائے اللہ آخرت کے دن پر دیکھو ریل گاڑی میں ٹی ٹی آتا ہے ٹکٹ, ٹکٹ ٹکٹ ٹکٹ ٹکٹ ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن کے پاس ٹکٹ ہے لیکن اصل پکڑنا تو بے ٹکٹ والے کو ہے من آمن ابلّہ ولی او اصل تو ایمان و آخرت کا یقین ہے وہاں مل سوال مجرم ان درب ولا خوفنا ولاؤمور ویزا میسا کا کم یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پکا وادہ ہے اسرائیلی ہو اٹھایا تم پر کوئی تو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو یا نہیں ہم تو لاٹھی اٹھا لیں گے کوئی پہلوان سوٹا اٹھا لے گا کوئی کلاشن کوف اور پستول تھان لے گا خدا نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا کسی جدید مفسر کا کہنا کہ پہاڑ کے نیچے تو نظر آئے کہ گر رہا ہے قرآن سے بے خبری کی دلیل ہے قرآن کریم میں ہے وہ از نتک نل ہم نے پہاڑ کو نیچے سے اٹھا کے ان کے اوپر لے آئے نہ تک ایسا نیچے سے اٹھایا یوں لے آئے یاد کرو جب ہم نے پکا ہوا دلیا تم سے اور اٹھایا تم پر کوئی طور خزو ما تین کمبو لے لو جو ہم تم کو دیتے ہیں طاقت سے بے کم وطن خزو سے متعلق ہے یعنی مضبوط پکڑو مضبوط پکڑو, پکڑو یہ کوئی پکڑنا ہے پیالی کیا لی ادھر جرسی درگوا کر گڑ ادھر لے کے اٹھایا پنکے کے ساتھ ڈاؤں یہ کمزور بات ہے نظم کے ساتھ رہو بہترین طریقے سے اپنے کام کاج کرو جو کا اللہ آپ کے حوالے کرے حسین طریقے سے اسے کرے اطمینان استقلال اور فہم حراست اس کا استعمال مومن کا حق ہے پاؤ دور جا کے گرو اب نیچے اب کیا دیکھ رہے ہوئے اب دیکھ رہے یہ پیاری آنکھیں اس لیے دی کہ فرش گیلا ہے چلتے چلے جا رہے طالب علم اچانک دے کر کوئی راستے میں ٹکرا گیا بھائی آپ کو خیال کرنا چاہیے چلنے کے آداب یہ ہے جو آپ کرتے ہیں اس طرح جو جانور بھی نہیں ہوتا وہ بھی کنارہ کر لیتا ہے خزو ماں آتا ناقم اور اگر ماں آتا کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو احکام اور دین تمہارے پاس آیا ہے اس پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ وسکرو معافی ہے یاد کرو جو اس میں ہے ایت, آیت میں اشارہ ہے کہ ضروری اسباق تعلیم و تعلم سیکھنے اور سکھانے کا جو نظم ہے اس پر متوجہ ہونا ضروری ہے لال لقم تک تکون تاکہ تا تم نافرمانی سے بچ سکو تم متوعی تم امباد زیادہ کا پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد فلولہ فضل اللہ علیکم ورحمۃ اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی لکون تم من الخاسرین تو ہوئے ہوتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے اللہ نے فضل فرمایا معاف کر دیا چنانچہ اس قسم کی ایک اور نہ فرمانی وہ لقالم تم الزین تدو من کم فپت یقیناً تم جان گئے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں سات سنیچر احت اتوار اسنین پیر سلسا منگل ہر بیا بدھ خمیز جمعرات جمعہ جمعہ جمعے جمع میں بہترین دن جمعہ ہے سید الیا میں عید المساکین ہے جنت ہے اس کا نام یوم المزید ہوگا کہتے ہیں کہ ہر مذہب کو کہا گیا کہ جنوں کا انتخاب کر لو اللہ تعالی نے کائنات شروع فرمائی ہے اتوار سے مکمل فرمائی ہے جمعے کو اور خالی کا دن ہفتے کا دن سنیچر یہ خالی رہا اس لیے پشت وغیرہ میں اس کا نام بھی خالی ہے خالی یہود سست قوم تھی انہوں نے کہا خالی ٹھیک ہے ہم بھی خالی خالی گھر لیٹے رہیں گے عیسائی ذرا بعد میں آئے انہوں نے چستی دکھائی اتوار لیا جب مسلمانوں کا نمبر آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا گیا آپ نے باری تعلی سے درخواست کی حکتالا نے کہا میرا پسندیدہ دن جمعہ ہے جمعہ یہ ایک تقریر ہے اس تقریر میں یہ بھی سن لو کہ آپ جب سبق شروع کر رہے تھے تو وہ دن بڑا تھا یا جس دن سبق مکمل ہوگا تاثیل تمام ہوتی ہو تو لوگ آپ کتنے خوش ہوتے ہیں تو جمعہ کا دن جامع الاشتات ہے جامع المتفرقات ہے جامع الخیر والحسنات ہے اس لیے جمعہ کا ثانی دن پورے ہفتے میں نہیں یہ ایک تقریر ہے دوسری تقریر یہ ہے انما نماز جولر سب تو عدل لذیذ نقط ہر امت کا جب تک عادل پر اور توحید پر قائم تھی ان کے ہاں جمعہ کا دن مذہبی دن تھا جب اختلاف کرتے تھے نبی کی نافرمانی بڑھ جاتی تھی تو جمعہ چین جاتا تھا کوئی سنیچر لے لیتا تھا اور کسی کو اتوار پکڑوایا جاتا تھا امام السر مولانا انور شاہ صاحب نے ایک اور تقریر کی ہے وہ کہتے ہیں سب خالی یعنی خیر و برکت کا جامع دن یہ جمعہ کا ایک نام ہے اور احاد انفرادی دن تن تنہا یہ بھی جمعے کا نام غلط سیلی سے انہوں نے سنیچر اتوار سمجھا شرے بخاری میں حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ آسمانی کو کتب کے تتبوں سے پتہ چلا ہے کہ یہ بھی جمعے کے مبارک نام تھے لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں اور دل لے لیے جیسے ہمارے ملک میں ایک فاشی اور ظالم وزیر اعظم نے جمعہ کا دن قتل کر کے مسلمانوں پر اتوار مسلط کیا وہ دن ہوا آج کا دن ہوا خوشی کے دن نہیں دیکھیں گے جمعہ کی اتنی بد دعائیں ان کو لگ رہی ہیں اور وہ وزیر اعظم جس نے جمعہ مقرر کیا آج اس پارٹی کی حکومت ہے لیکن ان میں یہ غیرت اور سلیقہ نہیں ہے کہ اپنے بڑے کی روح کو صحیح سالے ثواب کر کے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جمعہ کا سرکاری تعطیل بحال کر لے اس دن سے آج تک ملک پر گونا گو تکالیف و عذاب آ رہے ہیں لیکن عقل والا دانشمن کہاں ہیں جو ان تمام مقامات پر تدارک کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے تبعی مچ رہی ہے وقالم تم الدین کم فخ شاہ ابد القادر موزح میں لکھتے ہیں داود علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیلیوں پر ایک امتحان آیا یہ ساحل سمندر پر رہتے تھے ان کو کہا گیا ہفتے کے چھ دن جو چاہو شکار کرو ہفتے کے دن تمہارا مذہبی دن ہے اس میں شکار مت کرو عبادت کرو مذہبی دن کا یہ مطلب نہیں کہ دکانوں میں بیٹھے رہو کارخانے کھولو اور کہتے ہیں جی کاروبار سے منع تو نہیں کہ عقل ہی نہیں ہے کاروبار جب کرو گے تو جمعہ متاثر ہوگا یا نہیں کاروبار لانڈی میں بھی ہے وہاں جمعہ پڑے حق زیادہ محلے کی مسجد کا ہے یا نہیں پھر عید کے دن کیوں چٹھی کرتے ہیں وہ بھی تو کاروبار کا دن ہو سکتا ہے اس جمعے کو عید کہا گیا ہے عید المساکین عید السبود اس لیے جمعے سے پہلے ہر طرح کا کاروبار کم سے کم کم سے کم بند سے بند جتنے جلد ہو سکے یہ آواز لگانا چاہیے آلے دے وہ بھی خاموش ہو گئے تو بھی خاموش ہو گئے تھک گئے چنانچہ انہوں نے پہلے تو اس طرح عمل شروع کر لیا اور ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے لیکن کچھ دن جب گزر گئے قرآن کریم میں چونکہ امتحان شدید تھا تو اس طاطیم ہی تانہ ہوم جب سنیچر کا دن ہو جاتا ہے مچھلیاں ایسی ایسی گھوم رہی تھی ایسی ایسی کنارے پر بنگالی بیٹھا ہوا ہے برداشت کر لے گا رسی سے باندھو تب بھی چلانگ مارے گا قدرت دیکھو کہ بنگال میں مچھلی کی افزائش پوری دنیا سے زیادہ ہے یہاں کا ایک متخصص فاضل ہے مفتی عبد اللہ اس کا وہاں ایک ادارہ ہے وہاں جانا ہوا انہوں نے کہا چھ مہینے تک ہم نے اس کو ادارے پر دیا تھا سات لاکھ روپے ہمیں دے کے وہ فارغ کر کے چلے گئے اب اس میں جو مچھلیاں ہیں تالاب تھا مدرسے میں وہ ہماری ہے تو میں نے دل میں سوچا کہ جب چھ مہینے تک وہ لے گئے تو میں کیا چھوڑا ہوگا منصور بھائی اس کے کنارے پر وضو کرنے بیٹھ گئے ایک مچھلی نے جو ان کے اوپر حملہ کیا اب غور کریں کہ جو مچھلی اتنی مست ہو تو منصور بھائی نے بہادری یہ جی کی کہ اسے پکڑ لیا اور بائیں پھینکا ساڑھے نو کلو کے قریب مچھلی اسی کو انہوں نے سینک کر بھون کر چائے کے ناشتے کے ساتھ لگایا خدا کی قسم دنیا بھر کے سات سو روپئے کلو پاپلیٹ بھی کھایا لیکن میں نے آج تک ایسی شیریں لذیذ پر شوکت و لذت مچھلی نہیں دے حالانکہ مچھلی میں میری طبیعت ایسی نازک ہے کہ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ مچھلی یا کیڑے پکایا ہے مچھلی پہلے جانو پھر پکاؤ یا رب تیرا شکر سنیچر کے دن مچھلیاں نظر آتی تھیں ایسی ویسی اور یہ تو مچھلی ہو کے عادی تھے وہی وہی نو پھر گھبرا گئے بہت زیادہ تو انہوں نے دریا کے کنارے پر ہدیاں بنائی ہوز بنائے سنیچر کے دن اس میں بھانکا دیتے تھے اور پیچھے سے بند کر کے اتوار کی صبح کو آنکھوں پکڑ لے تھے اور کہتے تھے یہ تو اتوار کا شکار ہے سنیچر کا تو نہیں ہے جب وہ ایسا کرنے لگے تو چار گروہ ہو گئے ایک علماء جو اخیر تک لگے رہے ایک تبلیغی جماعت جنہوں نے تقریر کی کی کی لیکن جب کسی نے نہیں مانا سب اپنے اپنے گھر چلے گئے دو حقیقت یہ ہے کہ نجات دونوں کی ہو گئی تیسرا مرتکب پتفیل اور چوتھا اول سے اخیر تک نہ منع کرنے والے عذاب الہی ان آخری دونوں پر آیا یاد رکھ ابن عباس کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ لمحہ سکت اللہ ذکر ہے جو وہ خاموش رہے ان کا ذکر بھی اللہ نے نہیں کیا لیکن دوسرے روایات سے واضح ہے کہ وہ معذب ہو گئے عذاب یہ آیا کہ انہوں نے چال لڑی تھی اور چال لڑنے والا بندر ہوتا ہے بڑا زبردست چال باز ہے اور ٹوپی والے غریب نے خوبصورت ٹوپیاں ٹوپیاں بیچ رہا تھا رکھ لی پیشاب کے لیے بیٹھ گیا کریبی درختوں میں سارے بندر اترائے ہر ایک ایک ایک ٹوپی سر پہ لگی چڑھے گئے اب جب وہ واپس آیا دیکھا تو ایک بندر کے کندھے پر وہ کپڑا بھی ہے اس کو بھی دسی رہا رونے لگے بھائی میری سب ٹوپیاں درختوں میں پہنچ گئے رنگ برنگ کے بندر نظر آ رہے سب کے سروں پہ کیپ رکھے ہوئے کسی عقلمند نے اس کو کہا کہ ایسا کرو کسی کو ٹوپی اڑاؤ اور پھر وہ پھینک دے ایک آدمی کو ٹوپی اڑائی کچھ دیر بندر اس کو دیکھ رہے تھے اچانک اس نے اٹھا کے پٹک دی اور سارے بندروں نے ایک ایک ٹوپی نے اپنی ٹوپی نیچے پٹک دی نیچے پٹکنے لگے نقل کرنے میں بڑے مائر بھائی سسرال کیسے جاتے ہیں تو چلاگے مارتا ہوا جاتا ہے وہاں کیسے بیٹھتے ہیں تو ٹانک پہ ٹانک ڈال کے بیٹھ جاتا ہے پھر کہتے سسرال والوں نے اس کو بہت مارا ہے شالفاض ہے بہت بڑا نائی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ سابق محتمم دار الم دیوبند انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ سہارنپور کے علاقے میں بندر ہے جنگلوں سے آتے کسی زمانے میں اتنے بڑھ گئے کہ گھروں میں روٹیاں سالن بچانا مشکل ہو گیا گھروں میں گھستے روٹیاں کھا لیتے ادھر سے سالن کرا دیتے ادھر سے دودھ پٹک دیتے کسی مند نے مشورہ دیا کہ بھئی روٹیاں ان کے لیے علید پکاؤ اور اس میں کیا بھرو اور جگہ جگہ رکھ لو اب جب بندر ان گھروں میں داخل ہو گئے یقین کر لو طالب علموں سے ہوشیار ہے یہ ہوتے تو تھوڑا بہت کھائی لیتے ہر بندر دوسرے کو دیکھتا ہے کہ بھئی پہلے تو روٹیاں ہم ٹوکریوں میں تلاش کرتے تھے آج کھلی پڑی ہے کیوں سوم سوم سوم کے چلے گئے واپس سب نکل گئے لوگ حیران ہیں کہ کھائی نہیں رہے کچھ دیر بعد دیکھا تو چار موٹے موٹے اسپیشلسٹ سرجن اونچے قسم کے ڈاکٹر صاحبان آ گئے جو ایم ڈی تھے امریکہ سے انہوں نے روٹیاں چیک کی توڑا واپس نکل گئے اب جنگل سے بندروں کا ایک غول آیا ایک ریوڑ آیا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ہری ٹینی ہے روٹی کھا کے ٹاک ٹاک ٹک جیسے آپ وہ سلاد کھاتے ہیں نا بعدوں سے وہ ٹیڑیاں گر گئی وہ چیک کی گئی تو وہ تریاگ کی ٹرینیاں تھی ان چار ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ روٹیوں نے سینکیا ڈالا ہے اس کے کھانے کا طریقہ یہ کہ تریاگ کا ٹکڑا بھی ساتھ ساتھ کھاؤ ساری روٹیاں کھا گئے سارے تریاگ ساتھ تھا سب کودتے چلانتے ہوئے چلے گئے کوئی بھی نہیں ملا معلوم یہ ہوا کہ ڈاکٹر ہی کے کچھ ملاقات اللہ تعالی نے بندروں کو بھی اتا کیے کیونکہ سوچ فکر بہت زیادہ ہے اللہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موجودہ بندر بھی انہی کی یاد ہے لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں و لحت عالم تم الزین تم کوم اور یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سنیچر کے دن کے بارے میں سنیچر کے دن کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی ان کو سزا ملی تو جنہوں نے جمعہ ہٹا کر اتوار مقرر کیا ہے وہ بھی عذابی الہی سے بچے گا نہیں میں تو کہتا ہوں جن مولویوں نے قبول کیا قبول کرنے کا طریقہ یہ کہ اتوار کو خط میں بخاری کر دے اتوار کو مدرسے کے پروگرام رکھتے ہیں یہ بھی عذاب میں شریک ہوں گے کاتان اتوار کے پروگرام میں نہ آنے دینا ہے نہ جانا ہے لا الہ الا اللہ یہ اس خیال سے کہ جی سیٹھ لوگ ہیں وہ سیٹ تمہیں کیا دیں گے خدا کے دین کے پابند ہو جاؤ سیٹ تمہارے پیروں میں سر رکھے اور جن کے اپنے کارخانے اور فیکٹریاں ہیں دکانیں ہیں اور وہ بھی جمعے کو وہ کھولتے ہیں اور عام دن مناتے ہیں وہ کارخانے اور فیکٹریاں بھی بہت جلد تباہ ہو جائے گی میں نے اس کے بعد جو چار جمعے پڑھائے ہیں وہ تاریخی چار جمعے اب ہمارے عملے سے کسی طرح حاصل کرنے کی کوشش کریں اس میں یہ باتیں دلائل کے ساتھ کہی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن چٹھی کا دن نہیں ہے وہ احمد قسم کے لوگ ہیں بے دین لوگ ہیں مسلمانوں کا مذہبی ملک سعودی عرب ہے وہاں جمعہ کو عام تعطیل ہے اور طالبان کا بھی جب اسلامی دور تھا تو انہوں نے پاکستان کو للکار لیا تھا کہ جمعے کے دن ہمارے ساتھ معاملے نہ کرو ہمارے دفاتر ہمارے بازار ہماری منڈیاں بند رہے گی ہمارا مذہبی دن ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہفتے کے سات دنوں میں برابر دن ہے وہ میں کہتا ہوں ایمان و نا دوبارہ بحال کرے کافر مرتدے کیونکہ جمعے کی فضیلت پر قرآن کی صورتیں اس کا انکار کر رہا ہے وہ. اس سے مراد یوم ال یہی جمعہ ہے کوئی اور جمعہ نہیں تو یہ کہنا کہ جو ہفتے کے سات دن برابر ہے جمعہ بھی ان میں ایک ہے میں کہتا ہوں سورہ جمعہ تو ہے اتوار کے دن کی صورت دکھاؤ شنیچر کی دکھاؤ جمعرات منگل بدھ دکھاؤ نہیں دکھا سکتے تو یہ کہنا کہ برابر ہے میں اس کو سورہ جمعہ کا انکار سمجھتا ہوں اور جو کہے کہ قرآن میں کوئی سورہ جمعہ نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کس درجے کا مرد جمیت علماء اسلام جو اہل حق کی نمائندہ تنظیم ہے انہوں نے ایک وقت تک اس کو آگے بڑھایا یہاں تھا کہ مولانا نے جنرل مشرف سے مفصل کلام کیا اور تیار کیا تھا اس کو بعد والی حکومت جمالی کو بھی تیار کیا تھا جمالی تھا یا جمالو تھا لیکن میں تیار کر چکا تھا اب بھی بنان اسمبلی میں جو تقریر کی ہے وہ ابدنیشان تقریر ہے اور اس میں پیپل پارٹی کو للکارا ہے کہ آپ اپنے بڑے کے سیاسی اقدامات کو بحال کرنے کی ہمت کریں ان میں جمعے کا دن سرکاری تعطیل یہ بھی بٹو و مرحوم کا صدقہ جاریہ ہے اور اس پارٹی پر فرض ہے کہ یہ اپنے بڑوں کو اگر واقعی مانتی ہے تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سو زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن بعض موری صاحبان جب یہ سن لیتے ہیں کہ میں اتوار کو نہیں جاتا تو میں ان کو پھر ہیلا بتاتا ہوں جائز ہیلہ کہ چلو ہفتے کا دن گزر کے رات کو کر لو اتوار کی رات سے ناراضگی نہیں ہے دن سے اور جب کوئی پھر بھی پریشان ہو چکے اتوار کا دن مغرب پہ ختم ہو جائے گا تو اگلی رات جو آتی ہے وہ دن کی ہوتی ہے آپ پیر کی رات رکھے خاشہ وکل رکھ اتوار کے دن کے پروگرام میں میں جاؤ بعض شہروں میں یہاں سے جانا پڑا اس کی وجہ یہ کہ وہاں اور مسائل درپیش ہیں اور ان کا جمعہ الحمدللہ محفوظ ہے پورا مکمل طور پر ایک ایسے شخص جس نے اپنے پورے شہر کو جمع کر کے کہا کہ اتوار کو ہمارا مارکیٹ کھلا ہوگا ہمارے کارخانے کھلے ہوں گے ہم سب دفتروں میں ہوں گے جمعے کو نہیں جائیں گے اس نے ایک پروگرام مجبور اتوار کو رکھا کیونکہ اس کا پہلا احسان مجھ پر تھا میں دلی طور پر شکر گزار تھا میں گیا ہوں میں نے کہا آپ پر اتوار کا اثر ہی نہیں آپ نے جمعہ پر قرار رکھا ہے پورا شہر اس ایک آدمی کے حکم کا فربام اور مجھے کہا آج بھی جو لوگ جمعہ کو مارکیٹ میں آتے ہیں یا دکان کھولتے ہیں اب بھی کچھ کچھ شہر ہے حیدرآباد میں کچھ حصے مختلف جگہ ہے کراچی کے بھی یہ تجار الفار یہ ابھی رمضان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ جمعے کی چھٹی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف رمضان میں ہے اور شاہبان و شوال میں نہیں ہے تو جب یہ اپنے اعلان سے جمعے کو بحال کر سکتے ہیں رمضان میں تو ان کا فرض بنتا ہے کہ بقیہ گیارہ مہینوں میں بھی یہی اعلان کریں دیکھو کراچی بہترین حلب اور ہمز بنتا ہے یا نہیں اور خون مسلم یہاں رکتا ہے یا نہیں جب سے یہ ناکارہ حرکت ہوئی ہے پورا ملک خون کے لپیٹ میں ہے اور پورے ملک پر آگ برس رہی ہے اور شعلے گر رہے ہیں اللہ تعالی حفاظت فرمائے یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تمہیں میں سے سنیچر کے دن کے ساتھ سوال سنیچر کا دن مذہبی تھا شکار منع تھا تو ہمارا مذہبی دن جمعہ ہے جمعہ سے پہلے ایسا کوئی کام کرنا جس سے جمعہ متاثر ہو بل اتفاق نہ جائز بل اتفاق نہ جائز کاروباری دکاندار مارکیٹر گربان میں جھانکے کہ انہیں تکلیف ہے یا نہیں جب جمعے کی تعطیل تھی تو وہ آرام کر کے دس بجے تیار ہو جاتے تھے ابھی وہ اسی پینٹ پتلون میں جیسے شادو خان ہے اسی طرح شادو گل اپنے مارکیٹ یا فیکٹری اور بازار کی مسجد میں پڑ پایا پڑ پایا یہ کوئی جمعہ ہے جمعے کی شان و شوکت ہوتی ہے اور میں نے اس مسئلے میں اپنے وقت کے علماء کو کمزور پایا ہے مجھے دلی صدمہ ہے رت یو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے آئے ہائے وے نسو پکار شو پیک تنہا وجود زمارا للغبود اللہ حفاظت فرمائے جنہوں نے سنیچر کے دن کی مذہبیت کو ٹارچر کر کے تخت و تاراج کر کے اس کو عام دن بنایا فکل نہ لہم کو نو کر ہم نے ان کو کہا بن جاؤ بندر زلی رخوار تو جنہوں نے جمعے کو نقصان پہنچایا جمعہ کی مذہبیت اور اس کے سرکاری حیثیت کو اٹھا لیا یہ انگریزوں کے ساتھ وفاداری اور اسلام کے ساتھ غداری کے مترادف ہے ان پر پہلا مقدمہ غداری کا بنا فجالنا لما ماں بہ نیہ پس کر دیا ہم نے ان کو عبرت اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہاں خلفہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ مؤزت اور یہ سرتا با نصیحت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے لا الہ الا اللہ الفرق بین الفرق میں ہے سیرت الفاروق میں ہے المنحاج الواضح میں ہے جمعہ کے احکام و مسائل میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں فوج کے سربراہوں کو حکم دیا کہ جمعرات کو تم جہاں کہیں ہو شہر کے قریب ہونے لگو اسلامی فوج کو حکم مل رہا ہے امیر المومنین کی طرف یوم الخمیص کو تم جہاں کہیں ہو شہر کے قریب ہونے لگو اور جمعہ تک آرام کر کے جمعہ پڑھ کر واپس اپنا سفر جاری رکھو اللہ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر ضرورت کے جمعہ چھوڑنا جائز نہیں جو کام جمعے کے بعد ہو سکتا ہے جمعے سے پہلے کیا ضرورت ہے آنا جانا اٹھے گا اٹھے گا سارے کام جمعے کے بعد ہو سکتے ہیں تو جمعے کو محفوظ رکھو آج جو پاکستان کے مدرسے طلباء دارلوم اور مسجد محفوظ ہیں خدا کی کسم وہ اس لیے کہ انہوں نے جمعے کا احترام برقرار رکھا ہے دینی مدرسوں نے ان باتوں کو قبول نہیں کیا اور جن مولویوں نے دنیا پرستوں نے اچھو چار ہو میں اپنے نام نہاد سکولوں کو اتوار کو بند کیا ہے جمعے کو لگایا ہے وہ بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرے انقریب تباہ برباد ہوں گے وہ بھی جمعے کی توہین کرنے والے اپنے کام سے بھی تم دین کو تقویت نہیں دیتے تمہیں شرم نہیں آتی لا الہ الا اللہ بخاری شریف کتاب تاب الجمہ عطما مختلف مقامات میں حدیث ہے جابر ابن نے عبداللہ کی کننا نکیلو و ن تغدہ یومل جمعہ دبا ہم جمعے کے دن دن کا آرام اور ناشتہ یعنی دن کا کھانا جمعے کے بعد کرتے تھے سبحان اللہ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جمعہ گرمی ہو یا سردی سویرے ہونا چاہیے لوگ کیا کرتے زہر ڈیڑھ بجے اور جمعہ دو بجے میں تجھے شرم آنا چاہیے الٹا چل رہا ہو اور گنگا میں نہانے والے الٹا پیرو پھیر, پھیر, پھیر رہے ہو زہر ڈیڑھ بجے جمعہ ایک بجا اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک جامع مسجد احسن ہے جہاں زہر سوا دو بجے اور جمعہ ایک ڈیڑھ بجے اور یہ طریقہ ہے سنت طریقہ ہے بخاری شریف و تمام معتبرات میں کہ جمعہ سیفن شیتا ان گرمی سردی ہر موسم میں سویرے ہونا چاہیے تاکہ وقت پر جمعہ ہو جائے بس لوگ پا رہے ہو جائے یہ دوستو بزرگو دوستوں بزرگوں دوستوں بزرگوں جو کرتے ہیں وہ کوئی بات ہوتا ہی نہیں نہ اس میں کوئی چیز ہوتی ایسی جو ہے نا بیمانہ باتیں کرتے جنو میں بک رہا ہوں کیا کچھ خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی اگر واغ نشانے پر ہوتا تو یہ بےدینی نہ پیدا ہوتی یہ آج جو افرا تفری پھیلی ہوئی ہے اس میں محراب اومبر بھی ملوث ہے انہوں نے بھی اپنے فرائض بکمال ادا نہیں فرمایا افلّہ موسا قومی ہی یاد کرو جب فرمایا حضرت موسا نے اپنے لوگوں سے ان اللہ حیام اور رکمن تس بہو بکارا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ زب کرو گائے